خطاب حضرت مولانا طارق جمیل صاحب Arena, Norway, 2009 آڈیو ریکارڈنگ بائی اسلام نیٹ السلام ڈبلو ڈاٹ اسلام نیٹ ڈاٹ این جمعنا قبل علیکم الجمع لا اللہ فيه الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثناء على نفسه الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والصر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضاء الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افحسبتم انما خلقناكم عبثا فانكم الى لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون ثم انها لجنه ابدا او لنار ابدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله بعثني كافتا للناس رحمه فادعوا عني او كما قال صلى الله عليه وسلم رما ترون اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرمایا و لقد کرم نہ بنی آدم انسان میں نے تمہیں بڑی عزت دی ہے پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلق نل انسان فی احسن تقویم میں نے تمہیں سب سے خوبصورت سب سے بہترین بنایا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک عجب معاملہ ہے باقی مخلوق سے ہٹ کر یہ جاہل پیدا ہے اور باقی ساری مخلوق تعلیم یافتہ پیدا ہوتی انسان کے بارے میں اللہ کہتا ہے والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شيئا باقی مخلوق کے بارے میں اللہ تعالی فرماتا کل قد علم صلاته وتسبیحه ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا انسان میرے آپ کے بارے میں اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تم کچھ نہیں جانتے تھے باقی مخلوق کے بارے میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اسے علم عطا کیا زندگی گزارنے کا بھی علم دیا اور مقصد زندگی کا بھی علم دیا کل ان قد علم موصلاۃ ہو ہو ساری مخلوق کو پتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے یہ مسلمان کلمہ پڑھ کے بھی نہیں جانتا کہ مجھے اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے کلن سوری کائنات اس سے بھی زیادہ طاقتور اشدمن ہوتا تعبیرا و امن ام شی اللہ یوسف بہ باروے کی ایک ایک چیز اللہ کو یاد کرتی ہے سوائے تمہارے او پتا پتا ذرا ذرہ کترا ہر چیز و امن ام شی ہر چیز کیا کرتی ہے اللہ یوسب حمد انہیں پتا ہے مجھے کس نے بنایا ہے مجھے کیا کرنا ہے مجھے اس کی بندگی کیسے کرنی ہے مجھے اسے راضی کیسے کرنا ہے لیکن انسان کلیل امن عبادیہ شکور ناروے میں تھوڑی ہیں جنہیں میں یاد آتا ہوں باقی سب مال بنانے کے چکر میں ہیں قلیل من عبادی شکور تھوڑی مرد عورت ہیں جو مجھے یاد رکھتے ہیں ورنہ اکثر تو انہیں بھول بھلائیوں میں گم ہو جاتے ہیں وہ اسی دنیا کو جنت بنانے کے فکر میں لگ جاتے ہیں اسی کی مصیبتوں سے بچنے میں لگتے ہیں اور آنے والی یہ یعنی نہ جنت یاد ہے نہ جہنم یاد ہے تو یہ عجب ہے انسان کا معاملہ کہ واللہ اخرجکم من بطونہم امہاتکم لا تعلمون شیئا جاہل ایک اور ایت جوڑیں انه کان ظلوما جهولا میرے بندہ ہمیشہ تو جاہل ہی رہتا ہے تیرا علم تھوڑا ہوتا ہے تیری جہالت زیادہ ہوتی جب ہم کسی کو کہتے ہیں پی ایچ ڈی ماسٹرز اور بتنی کیا کیا ڈگریز والا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اوروں سے تھوڑا سا زیادہ جانتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اس کا مطلب صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ ہزار دو ہزار لاکھ دو لاکھ انسانوں سے یہ کچھ زیادہ سمجھتا ہے لیکن اگر اس کے علم اور جہالت کو تولا جائے تو اس کی جہالت زیادہ ہے اور اس کا علم کم ہے وَمَا اوتی تم الْعِلْمِ اوتی تم من اللہ دینے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے جو تمہیں علم دیا ہے تھوڑا سا دیا ہے تھوڑا سا دیا ہے جہالت تمہاری زیادہ ہے علم تمہارا کم ہے تو اب تمہیں نکلنے کا راستہ کیا ہے کہ علم والا تلاش کرو چونکہ اس جتنا علم انسان جانتا ہے یہ آج تک نہیں جان سکا میرا بنانے والا کون ہے کس نے مجھے بنایا ام خل قو مین غیر شیل اللہ ہمیں پوچھتا ہے بولو اپنے آپ بنے ہو ام الخال قون بتاؤ اپنی ذات کے خالق تم خود ہو کیا یہ سارے کا سارا نظام اپنے آپ بنا ہے ام خول من غیر رشئی یہ آسمان اپنے آپ بلند ہوا یہ حال تو اپنے آپ بلند ہوا نہیں یہ آسمان کیسے خود بلند ہو گیا یہ آسٹروٹروف خود تو بچھا نہیں کسی نے بچھایا تو زمین کا فرش کیسے بچھ گیا ام خول من غیر رشی کوئی بنانے والا نہیں اپنے آپ ہی بن گیا یا ام ہم یا تم اپنی ذات کے خالق خود ہو ام خلق السماوات والارض کیا تم نے کائنات کو خود بنایا ہے پہلا سوال نہیں ہم خود بخود نہیں بنے دوسرے کا جواب نہیں ہم اپنے آپ کو بنانے والے نہیں تیسرے کا جواب نہیں نہ زمین ہم نے بنائی نہ آسمان ہم نے بنایا تو پھر پتہ تو کرو کس نے بنایا ہے من خلق السماوات والارض پاکستان میں پیدا ہوں پنجاب میں پیدا ہوں میں نے کب چاہا تھا کہ میں اس شکل اس روپ میں پیدا ہوں ان عورتوں نے کب چاہا تھا کہ ہمیں عورت بنایا جائے اور پھر میں اب کب چاہتا ہوں کہ مجھے موت آئے لیکن موت میرے پیچھے ہے یدرکم الموت ولو کنتم فی برو جم مشیدہ بھاگو ناروے آ جاؤ آگے اگن ٹپ جاؤ امریکہ ٹپ جاؤ کیا ہوگا موت تمہیں پکڑے گی ولو کنتم فی برو جم مشیدہ بڑے بڑے اللوحے کے تم دروازے بناو آہنی گیٹ لگاؤ بڑے بڑے پہرے دار بٹھاؤ لیکن کیا ہوگا موت تمہیں پکڑے گی حضرت علی کا فرمان ہے الموت لیسا منہ الفوت کوئی موت سے بچ کے دکھائے ان قمتم له اخذكم اس کا مقابلہ کرو گے تو میں گی ان فررتم منه ادرككم اس سے بھاگو گے تو میں گی تو جب تم نہ بچ سکتے ہو نہ لڑ سکتے ہو تو کیا کرو النجا النجا موت کی تیاری کرو اور موت کے بعد آنے والی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو صرف ناروے کی وادیوں میں گم نہ ہو جاؤ یہ چند دن کا سامان ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ یہ تھوکے کا سامان ہے لَعِبْ وَلَهُوْ وَزِينَ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي الْأَنْوَالِ وَالْأَوْلَادِ یہ کھیل تماشا بھاگ دوڑ اس کی کوئی حیث اللہ متغرور بئی تو یہ مچھر کا پر یہ دھوکے کا گھر یہ مکڑی کا جالا اتنا بڑا اتنا بڑا نظام زندگی کیوں بنا کس نے بنایا یہاں انسان جاہل ہے اسے جاننے والے سے پوچھنا پڑے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو اللہ نے علم کامل دیا خطا علم دیا انہوں نے کہیں سے پڑھا نہیں کسی سے سیکھا نہیں ما کن کتاب ایمان میرا نبی تمہیں تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا میں نے تمہیں سکھایا ہے وما الشعر عرب کی فطرت میں شعر و شاعری تھی میں نے تمہیں ایک شعر نہیں کہنے دیا تاکہ جب تو قرآن پڑھ کے سنائے تو کوئی یہ نہ کہے کہ شاعر تھا اپنی طرف سے بنا کے ہمیں سنا رہا ہے میں نے تمہیں ہر چیز سے پاک رکھا میں نے نہ تمہیں کہتا تیرے کوئی استاد بنایا نہ تیرے ہاتھ میں قلم پکڑایا نہ تیرے ہاتھ میں قاغذ پکڑایا جب دیا تو براہ راست دیا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ میں نے تمہیں اپنے فضل سے اتا کیا اور وہ دیا ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں دیا ساری دنیا کے انسانوں کا علم تو کچھ نہیں ہے اللہ نے جو نبیوں کو علم دیا وہ بہت اعلیٰ پیمانے کا ہے اور اللہ واہب اپنے منبع کا فرمان ہے کہ اللہ نے سارے نبیوں کو جو دیا وہ ایک ذرے کی طرح اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ ایک صحرا کی طرح ہے کوئی مقابلہ نہیں فاوھا الی عبدہ ما اوھا ما اوھا کا مطلب ہے کہ جو میں نے اپنے نبی کے سینے پر اتارا ہے یہ تمہارے انسانوں کے بس میں نہیں کہ تم اس کو پکڑ سکو ناپ سکو تول سکو وہ کتنا ہے ما ينتقو ان الحوا ان هو الا وحی اوھا اس کی زبان کا بول اللہ پاک کی نظر سے ہو کر گزرتا ہے اس پر خطا کا بول آتا ہی نہیں وہ غلط بولتا ہی نہیں اس کا دیکھنا بھی غلط نہیں تمہارا تو دیکھنا غلط ہے آپ کو شام کو سورج سرخ نظر آتا ہے کیا سورج سرخ ہے آپ کی نظر دیکھ رہی ہے سورج سرخ ہے آپ کا بچہ کہہ رہا آپ بھی اگر سورج سرخ ہے آپ کی نظر نے غلط دیکھا ہے سورج سرخ نہیں ہے وہ سفید ہے پھر آپ کو شام کے وقت سورج چھوٹا سا نظر آتا ہے اور آپ کی زمین بہت بڑی نظر آتی ہے حالانکہ یہ بات غلط ہے زمین سے سورج بارہ لاکھ گنا زیادہ بڑا ہے لیکن آپ کی نظر دیکھ رہی ہے کہ سورج چھوٹا زمین بڑی اللہ تمہارے اور میرے کائنات کے نبی کی آنکھ کی بھی گواہی دے رہا ہے اور دل کی بھی گواہی دے رہا ہے ما بسر ما ذاغل بسر وما میرے نبی کی آنکھ کبھی غلط نہیں دیکھ سی اندھیرے میں بھی غلط نہیں دیکھتی اجالے میں بھی غلط نہیں دیکھتی دیوار کے پار بھی دیکھتا ہے اور ماضی اور مستقبل کے اندھیروں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے کی طاقت دیتا ہے کہ اس کی نظر غلط نہیں دیکھتی مَا كذب اور کبھی دل کا فیصلہ اور ہوتا ہے آنکھ کا فیصلہ اور ہوتا ہے جیسے ابھی میں نے بتایا آپ کی آنکھ نے کہا سورج چھوٹا آپ کے دل نے کہا نہیں, نہیں، سورج بڑا ہے آپ کی آنکھ نے دیکھا سورج سرخ آپ کے دل نے کہا نہیں, نہیں، سورج سرخ نہیں ہوتا یہ تو ہر وقت جلتا ہوا آنکھ کا گولا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرما رہا ہے مَا كَذَبَ جو میرے نبی کی آنکھ دیکھتی ہے وہی اس کا دل دیکھتا ہے جلدی دیکھتا ہے وہی آنکھ دیکھتی ہے نہ اس کی آنکھ میں خطا ہے نہ دل کے فیصلے میں خطا ہے اس لیے کہ اس کے اوپر اللہ کا پہرہ ہے اس کے اوپر اللہ کا پہرا ہے نفسی بیده لا من الا الحق اللہ کے نبی نے فرمایا ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں لکھتا ہوں کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں اس وقت بھی لکھا کروں اس نے سمجھا جیسے عام انسان ہوتے ہیں غصے میں الٹی سیدھی کر جاتے ہیں تو اس نے کہا شاید آپ بھی غصے میں کوئی ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں تو آپ نے کہا لکھا کر اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا حق ہی نکلتا ہے اور نظر صحیح دیکھتی ہے کان صحیح سنتے ہیں اور دل صحیح فیصلہ کرتا ہے کہ دکھانے والا اللہ ہے سنانے والا اللہ ہے دل میں اتارنے والا اللہ ہے تو میرے بھائیوں میری بہنوں اگر ہم اپنے علم پر چلیں گے تو ہلاکت کے سوا کچھ نہیں چونکہ انسانی علم موت کے بعد کسی زندگی کو مانتا نہیں اور اللہ تعالی ہمیں بتا رہا ہے کہ آج بھی ایک طبقہ موجود ہے پیچھے بھی موجود تھا آئندہ بھی رہے گا جو کہے گا ہئی ہاتھ ہاتھ علم تو موت کے بعد کچھ نہیں دنیا نہ بعد تو زندگی نہیں ہے یہی ناروے کی زندگی ہے کیا کہتے ہیں تمہارے پیسے کو ہاں کراؤن کٹھے کرو اور اب نہیں اولاد کے لیے جمع کرو کو پاکستان میں جائیداد بناؤ اور بس یہی تمہاری زندگی ہے موت کے بعد کچھ نہیں ہے شروع سے یہ طبقہ موجود ہے آج بھی اب بعد میں بھی رہے گا ایزا کنہرا کون ہڈیاں وہ سیدھا پرانی ہونے کے بعد زندہ ہوتا ہے اب اباء الاولون کبھی کوئی پچھلے باپ دادا میں سے قبروں سے کوئی اٹھ کے آیا ہے اس کا جواب اللہ تعالی نے دیا ہے فانما ہی زجرت واحده فاذا هم بالساهره ایک آواز آئے گی تم سب قبروں سے نکل کے کھڑے ہو گئے اور اس کا اللہ نے جواب دیا قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم ان سے بتاؤ میرے حبیب کہ تمہارے اول اور آخر کو اللہ زندہ کر کے دکھائے گا اور کھڑا کر کے دکھائے گا اس کو قدرت اور طاقت ہے وزیر علیہ السلام کا بستی سے گزر وہ سارے مرے پڑے کہنے لگے کہ ان یحیی هذه الله بعد موتھا اسے کون زندہ کرے گا ہر شے مٹ گئی ہر شے ختم ہو گئی اسے کون زندہ کرے گا چونکہ وہ نبی تھے تو اللہ نے ان کو فورن سمجھایا تھوڑا سا آگے چلے گدھے پہ سوار تھے ان کو بھوک لگی تو وہ اپنے گدھے سے اترے اور اس کو درخت کے ساتھ باندھا اس کے ساتھ ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی اس کے ساتھ اپنا سامان رکھا روٹی برتن میں تھی انگور کا گچھا تھا انگور کو کپڑے میں ڈال کے اس کو نچوڑا اس کا رس روٹی کے اوپر ڈالا تو روٹی کے اوپر رس جب گر گیا سارا تو اس کو اپنے پاس رکھ کے دیوار چھوٹی پر ایسے سر رکھا کہ ذرا یہ انگور کا رس روٹی میں رچ جائے اور روٹی نرم ہو جائے پھر میں کھاتا ہوں یوں سر رکھا آگے چھوٹی سی ایک بننی تھی اس پر ایسے پاؤں رکھ دیے ایسے یوں پاؤں رکھے اور یوں سر رکھا تھا اللہ نے جان نکالی بھائی پڑے پڑے یوں پڑھے کتنے دیر محطا. سو سال پڑے رہے پھر اللہ نے اٹھایا تو اللہ بس نیند آ گئی تھی ایک دن گزارا ہے پھر سورج کو دیکھا کہنے نہیں اللہ ایک دن تو نہیں باہ تھا چند گھنٹے ٹھہرا ہوں کیونکہ ابھی سورج پورا ادھر نہیں گیا ہے تو میں بس کوئی آدا دن ٹھہرا ہوں تو اللہ تعالی نے فرمایا بل لبہ بل بستمع طعام عزر 100 سال ہو گئے تمہیں یہاں فنظر الی طعامک وشرابک لم يتصن انگور سب سے زیادہ جلدی جھاگ چھوڑتا ہے اس لیے اس کی شراب بنائی جاتی ہے تو کہا ذرا اپنا کھانا تو دیکھ 100 سال میں کوئی اس کا رنگ خراب ہوا ہو کوئی ذائقہ خراب ہو یا روٹی کو کبے لے گئے یا کوئی چڑیا کھا گئی یا کوئی کبوتر کھا گیا یا وہ ویسے پڑی پڑی گل سڑ کے ختم ہو گئی دیکھو ذرا کیسے ترو تازہ ہے اور گدھا تو چار دن گزارنے والا ہے نا فندر الا زیر گدا کی در ہے چہرہ کھوتا شریف ہے کوئی نہیں کہ اللہ پتنی دے گیا کوئی رسا توڑا پتنی دے گیا تو اللہ تعالیٰ نے نہیں نہیں نہیں مارا ہے گوش تو اللہ تعالیٰ نے ایک پل میں ہڈیوں کو اٹھایا گوشت روح ڈالی گدے نے آنکھیں کھولی دم ہلا زور کا نعرہ لگایا تو چل گیا تیرا رب کیسے وعلم ان حکیم یاد رکھ بڑی عزت والا بڑی قدرت والا بڑی طاقت والا بڑی حکمتوں والا ہے ما شا اللہ کان جو اللہ چاہتا ہے کرتا ہے معاللم یا شاہ جو نہ چاہے لم يكن نہیں ہو سکتا میرے بھائیو سوا لاکھ نبیوں کا علم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے جس کا نام اللہ ہے یہ سارے سائنسدان پاگل ہوئے پھرتے ہیں زمین کس نے بچھائی یہ ہمارا بچہ بھی جانتا ہے اللہ نے کہرش نہا یہ فرش تیرے اللہ نے بچھایا ہے فن عم الماحدون کوئی ہے اللہ جیسا جو ایسا فرش بچھا کے دکھا دے وہ سما یا آسمان تیرے اللہ نے بنائے ہیں اپنے ہاتھوں سے وہ انا لمو <لَمُوسعُون> سے اس کو پھیلا دیا ہے اس میں کوئی پلر لگایا ہو بغیر کوئی دیکھا آسمان میں ستون نظر آیا جب ستون نہ ہو تو لمبی چوڑی چھت نیچے جھک جاتی ہے, پھٹ جاتی ہے تو میرے اللہ نے کہا ما لہا من فروج ہل ترا من فطور کوئی آسمان میں شگاف کوئی پھٹن کوئی ایب کھرب ہا کھر ستاروں سے آسمان کو سجایا ناسا کی رپورٹ ہے ناسا کی میری نہیں ناسا کی رپورٹ غلط صحیح ان کے ذمے ہے کہ یہ جو ستارے نظر آ رہے ہیں اگر ان کو صرف گنا جائے تو گنتی کرنے کے لیے تین سو خرب سال کی ضرورت تین سو بلین سال چاہیے صرف ان کو گننے کے لیے اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی مخلوق بنائی ہے اور اس میں ایک چھوٹی سی زمین ہے تو نبیوں کا علم ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے السماوات آسمان اٹھائے والارض فرش زمین بچھائی والجبال ارساها پہاڑوں کو گاڑا فامتنا فيها حببا وعنبا پھر درختوں کو نکالا انظر الى ثمر هي پر اس پہ پھلوں کو لگایا پھر ان کے مختلف الوانه پھر ان کو رنگ الگ الگ دیے ذائقے الگ الگ دیے پھر مارج البحرین کڑوے اور میٹھے پانی کو چلایا یلتقیان ان کو اکٹھا چلایا بینهما برزخ ان میں پردہ ڈالا لا یبغیان میٹھا کڑوے میں نہیں جاتا کڑوا میٹھے میں نہیں جاتا زمین کے اندر رگیں چلتی ہیں اگر اللہ پردہ ہٹا لے تو ساری دھرتی میں ایک قطرہ میٹھا پانی نہیں ہوگا چاہے ناروے کا پانی بڑا مشہور ہے لیکن اللہ زمین کے اندر سے پردہ ہٹا لے تو پوری دنیا کا پانی کڑوا کر کے اللہ تعالیٰ دکھا دے برزخ برزخ ایک پردہ ہے برزخ اس پردے کو کہتے ہیں جو نظر نہ آئے تو جب ہم زمین کھوتے ہیں پردہ نظر نہیں آتا دریاؤں کو ملتا دیکھتے ہیں پردہ نظر نہیں آتا لیکن میرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کڑوے کو میٹھے میں نہیں جانے دیتا میٹھے کو کڑوے میں نہیں جانے دیتا اگر صرف ایک پردہ ہٹا لوں تو تمہاری ساری زندگی ختم ہو کے رہ جائے اور جیسے سمندر کا پانی کڑوا تمہارے ناروے کا پانی بھی کڑوا تم پھر کیا کرو گے تو تم لوگ بڑے ترقی آفتہ ملکوں میں رہتے ہو تم کہو گے ہم پھر پلانٹ لگائیں گے وہ نہیں پانی کو صاف کرنے والا ہم پلانٹ لگائیں گے تو میرا اللہ تعالی تمہارے لیے ایک ایت تیار کر کے بیٹھا ہے قل ارئیتم ان اصبح ماؤکم غورا اچھا اگر میں پانی دا ہی قصہ مٹا دیواں پانی ختم کر دوں تو پھر پلاٹ کو کیا ان غورا فمن معین پانی ختم ہی کر دوں تو, تو بھائی اپنا علم صحیح کرو اپنا علم صحیح کرو اپنے آپ کو نبی کے تابع کرو اللہ کے رسول کے علم کے تابع کرو یہ کائنات خود بخود نہیں بنی ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشود ہیچ آہن خنجر تیغ نشود ہے حلوا نشد استاد کار تا غلام شکر ریز نشد مولوی ہرگز نشد مولا ارم تا میں شمس تبریزی نشد کوئی چیز خود نہیں بنی بنانے والا اللہ ہے ان ربکم الله اللہ کے رسول کی خبر تمہارا رب اللہ ہے کون الذي خلق السماوات وبالارض يستنزمین آسمان بنائے کتنے دن لگائے فی ستت ایام 6 دن خود کہاں ہے ثم استوى على العرش عرش پر استوا ہے کیا کرتا ہے یوگ شلئی لن نہار دن رات کا نظام دن آگے دوڑتا ہے رات پیچھے چلتی ہے دن آگے چلتا ہے رات پیچھے چلتی ہے اور ان میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا کہ آپس میں ٹکرا جائیں لچم سے ان کی رفتار اتنی تیز ہے سورج چھ لاکھ کلو فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہا ہے زمین ساٹھ ہزار کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی ہے ستارے لاکھوں کلو فی منٹ کی رفتار سے دوڑ رہے ہیں اور میرا اللہ کہتا کبھی ٹکراؤ ہوا کبھی اپس میں ٹک کر کبھی دن آگے چلا جائے رات پیچھے رہ جائے کبھی ان کے آنے اور جانے میں فرق ہو کبھی تو میں دیکھا کبھی تو میں نظر آیا یہ کیوں نہیں ہے ایسا کیوں نہیں ہے کہ تقدیر العزیز العلیم، یہ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ایک بڑا طاقتور ہے جس کا نام ہے اللہ ذالکم اللہ رب الحق اس کا نام اللہ ہے فما بعد الحق اللہ اللہ کو چھوڑ کے کہاں جاؤ گے زمین اللہ کی آسمان اللہ کا ہوا اللہ کی سورج اللہ کا چاند اللہ کا ستارے اللہ کے بارش اللہ کی بادل اللہ کے درخت اللہ کے پتے اللہ کے قطرے اللہ کے سمندر اللہ کے دریا اللہ کے چار ج... چار پاؤں پہ چلنے والے اللہ کے دو پاؤں پہ چلنے والے اللہ کے ہواؤں میں اڑنے والوں پر اللہ کا قبضہ پانیوں میں تیرنے والوں پر اللہ کا قبضہ زندگی اور موت پر اللہ تعالی کا قبضہ جوانی اور بڑھاپے پر اللہ تعالی کے فیصلے جب چاروں طرف سے تمہیں اللہ نے گھیرے ہوا ہے واسع کرسیہ السماوات والارض اس کی شہنشاہی نے چاروں طرف سے تمہیں گھیرے میں لیا ہوا ہے کل من علیھا فان تمہارے لیے تباہی ہے ويبقى وجه ربک ذل جلال والاکرام تیرا رب زندہ سلامت اللہ لا الہ الا اللہ اللہ, اللہ لا الہ الح اللہ اس کے سوا کوئی نہیں لا الہ الح اللہ معبود کوئی نہیں لا الہ الا اللہ خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں لا الہ الا اللہ مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں لا الہ الا اللہ رزاق اللہ کے سوا کوئی نہیں لا الہ الا اللہ حفاظت کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں لا الہ اللہ ہو رزق دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں لا الہ اللہ ہو زندگی موت کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں لا الہ اللہ ہو عزت اور ذلت کا لانے والا دینے والا اٹھانے والا گرانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں لا الہ اللہ ہو مشکلات کا دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں لا الہ اللہ ہو اندھیرے اجالے میں اللہ کے سوا سننے والا کوئی نہیں لا الہ اللہ ہو نہ ممکنات کو ممکن ممک کر دے کمزور کو طاقتور طاقتور کو کمزور کر دے اللہ کے سوا کوئی نہیں لا یہ لا ہے ہر چیز کی نفی ہے آسمانوں پر لا زمین پر لا مشرق پر لا مغرب پر لا کوئی کچھ نہیں جو ہے وہ اللہ ہے ہم اللہ کے بغیر کچھ نہیں اور اللہ ہمارے بغیر سب کچھ ہے جو لا کہا وہ لا ہوا. وہ لا لا ہوا بھی اس میں لا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا ویلکم اللہ ربکم الحق اللہ لا الہ اللہ اللہ ایک ہی تو ہے الف اللہ اللہ لا, <ميم> الله لا اله الا هو ایک ہی تو ہے اللہ الح فکل ہسف اللہ اللہ ایک ہی تو, تو اکیلا ہے ایک ہی تو اکیلا ہے انہ اللہ ان ایک ہی تو اکیلا ہے ایک ہی تو اکیلا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ ہو اللہ اللہ اکیلا اللہ ہو اللہ لا الا اکیلا اللہ, اللہ, اللہ, اللہ شہادا ایک اکیلا اللہ, هو اللہ احد اکیلا اللہ مشرق میں دیکھو لاہل مشرق اللہ کا مغرب میں دیکھو اکیلا اللہ والمغرب شمال و جنوب میں دیکھو اینما تو فثم فسم اللہ ہر طرف مشرق مغرب شمال جنوب اللہ ہی اللہ ہے اوپر دیکھو تو نیچے دیکھو تو زمین ارد زمین وہ ولدیف و فل ارد الہ آسمانوں کا شہنشاہ زمینوں کا شہنشاہ انسانوں پر قابض ہواؤں پر قابض بادشاہوں پر قابض تلک الناس، کل ایا منہا بیناس کل کائنات کا شہنشاہ عزت اور کے فیصلے کرنے والا سمد بے نیاز تمام صفات عليا كمالك الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار البهاب الرزاق الفتاحة العليم القابز الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللتيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحصيب الجليل الكريم المجيب المقيت الحسيم الجليل الواصح المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المصي المبد المعيد المحي المميد الواجد الماجد الواحد الأهد السمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التضاب المنتقم العفوء الرؤوف مالك المغذل جلال والكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهد البدع الباقي الوارث الرشيد السبور جل جلاله وللہ الاسماء الحسنى یہ الله ہے جو خوبصورة ناموك مالک ہے اللہ کو پہچانو میں ہاتھ جوڑتا ہوں میں کوئی فلسفے بیان کرنے نہیں آیا میں پرانا سبق یاد دلانے لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، اللہ ہمارا بنانے والا ہے اللہ کو پہچانو کرون کو پہچاننے سے پہلے اللہ کو پہچانو دھرتی کو جاننے سے پہلے اللہ کو جانو کائنات کو جاننے سے پہلے بنانے والے کو جانو اپنی ضرورتوں سے پہلے اپنے اللہ کو پہچانو روٹی پانی سے پہلے اپنے اللہ کو پہچانو بیوی بچوں سے پہلے اپنے اللہ کو پہچانو اللہ کا سودا نہ کر بیٹھنا کہیں آدمی جس چیز کو نہیں جانتا اسے ٹھکرا دیتا ہے جسے جانتا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے تھکا دیتا ہے تو کہیں ہم ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کے رسول کو سودا کر بیٹھے اور ہمیں پتا ہی نہ چلے اور کیا مت چلے کہ ہم بازی ہار گئے تو ایسا ہے مجھے تو پتا ہی نہیں تھا مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا تو پھر میرا اللہ کہے گا، تو تو پوش لیتا. یہ میری کائنات تمہیں نہیں بتا رہی تھی سورج کی کرنوں میں تمہیں قدرت نظر نہیں آتی تھی پہاڑوں کی چوٹیوں پہ تمہیں اللہ کے نغمے سنائی نہیں دیتے تھے گرتی ہوئی آبشاریں ابلتے ہوئے چشمے اور پھولوں کا رنگ اور کوئل کی کوک اور بلبل کا نغمہ اور تھن میں سے نکلتا نہیں بتاتا تھا کہ کوئی ہے،, کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے وہ کون ہے یہی تمہیں ڈھونڈنا تھا تو تم اگر جھکتے در مستفیٰ پر تو تمہیں بتاتے کہ اللہ کون ہے اللہ لا الہ الا اللہ اکیلا ہے الحي जिंदा القيوم قائم لا تأخذه سنة و لا نوم سوتا نہیں له ما في السماوات و ما في الارض زمین آسمان کا شین شاہ ہے من شہن کوئی اس کے سامنے دم مار سکتا ہے اس کی جازت کے بغیر جانے جانے کُرسی نے ساری کائنات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے میرے بھائی بہنوں میں اللہ کا نام کا واسطہ دیتا ہوں اپنے اللہ کو پہچانو مرنے سے پہلے اپنے اللہ کو پہچانو کہ موت پر یہ دھن دولت آدمی چھوڑ کے چلا جاتا ہے یہیں سب کچھ رہ جاتا ہے ناروے میں عمر بڑھ جاتی اور پاکستان میں گھٹ جاتی کاج ادھر تو بم پھٹ رہے اور گولیاں برس رہی تو ہم تو بھاگ کے ناروے میں آ میرے رفتی قسم سورے جہان میں ایٹم بم پھٹے میری زندگی کا ایک منٹ نہیں گھٹا سکتے اور ساری دنیا پر ساری دنیا میرے پہرے پر آ جائے میرے رب کی قسم میری زندگی کا ایک منٹ نہیں بڑھا سکتے جب وہ وقت آتا ہے تو پھر آنے والا اٹھ آسمان سے آتا ہے وہ بم میں نہیں آتا وہ گولی میں نہیں آتا ہے ہاں ہاں وہ آسمان سے آتا ہے وہ میزائل میں نہیں ہوتا ہاں وہ ایٹم بم میں نہیں ہوتا وہ جہازوں میں نہیں ہوتا ہے پانی کی موجوں میں نہیں ہوتا وہ اوپر سے آتا ہے اِنَّ موت میں کچھ دنیا بھی پہلے پڑھتا دنیا کا علم پڑھا پھر تبلیغ میں لگا پھر میں سے پڑھا موت کسے کہتے ہیں پوری سائنس کی کتاب میں اس کا جواب کوئی نہیں دو سو جواب ہیں دو سو جواب آپ کو بتا رہا ہوں سائنس کی کتابوں میں موت کس چیز کا نام ہے اس کے دو سو جواب ہیں اور ایک جواب بھی ٹھیک نہیں ہے اور میں اللہ کا بتایا ہوا جواب آپ کو بتاتا ہوں ہاں اللہ اللہ تمہیں موت دیتا ہے جب تمہارا وقت آتا ہے چال بھائی کانی مو گئی رب موت دیتی ہے واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک الٹی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرى ہاں اللہ جسے چاہتا ہے اسے زندہ رکھتا ہے جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے جب اس ساری کائنات اور بحر و بر اور عرش و فرش میں اللہ کی شہن شہنشاہی ہے تو کون اپ لوگ ناروے کے قانون کے خلاف ورزی کر سکتا صرف اشارے پر رات میں آیا رات تو اشارے پر کھڑا ہوا یہ اس کا بیٹا وہ میں کہا پاگل کیوں کھلوت ہوا جی کیمرے کیمرے ہیں تصویر آ جاتی اچھا ناروے کے کیمرے سے ڈر گئے اللہ کے کیمرے سے ڈرے نہیں اِنَّ عَلَيْكُمْ كِرَامًا مَا تمہارے اوپر میرے فرشتے مقرر ہیں بلا و رسول میرے فرشتے تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں ناروے کا کیمرہ تو خطا کھا سکتا ہے رب کی آنکھوں سے کہاں جاؤ گے بچ کر لا تنام جس کیس کی, آن لا تنام جس کی آنکھ نہیں سوتی جو غافل نہیں ہے لا اللہ يعمل الظالمون بتاؤ ان ظالموں کو کہ رب غافل نہیں ہے یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے جزا سزا کی جگہ آگے ہے وہ موت کے بعد ہے جب اللہ زمین آسمان توڑے گا سما ان فتحت آج آسمان کو بڑے بدنسی بدنسیب لوگ ہیں جن پہ کیا مت مسلمانوں پہ کیا مت نہیں آئے گی جب تک مسلمان زندہ کیا مت آ سکتی ہماری تو فیل ساری دنیا کو روٹی میں رہے جس دن ہم مریں گے اس کے بعد کیا مت آئے گی جب اللہ تعالیٰ ساری دنیا سے اہل ایمان کو مٹائے گا پھر اللہ قیامت کو قائم فرمائے گا وہ بڑے بد نصیب ہوں گے جو اس دن آسمان کو پھٹتا دیکھیں گے اذا زلزلت الارض زلزالها اور زمین میں دھماکے دیکھیں گے اور اس میں زلزلے دیکھیں گے اور یہ تمہارے خوبصورت پہاڑ ینس فہ ربی نصفا انہیں ریت کی طرح اور روئی کی طرح ہوا میں اڑتا دیکھیں گے واذ البحار سجرت سمندروں میں بھڑکتی ہوئی آگ دیکھیں گے اور جو تمہاری برف کو پگھلتا دیکھیں گے پگھلتا نہیں برف میں آگ لگی ہوئی نظر آئے گی شمس و سورج بھی اندھا ہوگا درتھ ستارے بھی ٹوٹیں گے وہ عید البار سجرت سمندروں میں آگ لگے گی یہ اللہ اس نظام کا مالک بھی ہے بنانے والا بھی ہے توڑنے والا بھی ہے اور موت کے بعد ایک دن ہے جب وہ خود فیصلہ کرے گا میرے بھائیوں میں آپ سب بھائیوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے سامنے چھکنا سیکھو یہ تربیت مرتے اپنی ذات سے لڑتا ہے مرتے دم تک اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے تب جا کر ایمان کی سلامتی کے ساتھ جنازے اٹھتے ہیں ذرا سی غفلت ہو تو نفس و شیتان چڑھ جاتے ہیں اپنے اللہ کی کو پہچانو جو ہر وقت تمہاری سننے کے لیے تیار ہے آئے آئے آئے ماں کی نہ مانو نا تو تمہاری یہ دعا کرنا بھی چھوڑ دیتے باپ کی نہ مانو گھر سے نکال دیتے اور ہمارے اخبار میں آ جاتا میں نے اپنی میں نے اپنی اولاد کو آ کر دیا ہاں میں نے اپنی اولاد کو آک کر دیا اپنی جائیداد سے نکال دیا محروم کر دیا یہ اللہ بھی کیا عجب اللہ ہے ساری زندگی اس کی نافرمانی کرو ساری زندگی گزار عمر تو کٹی عشق کے بتوں میں مومن ساری زندگی عشق کے بتوں میں کاٹ دی اب تمہیں خیال آیا یار میں اللہ کو منا لوں تو تمہیں لوگوں نے کہا پاگل اس عمر میں کون مناتا ہے اور کیسے مانے ga اللہ جوانی میں تو توبہ کرتا دان تیرے نہیں نظر تجھے نہیں آتا سنائی تمہیں نہیں دیتا تو اب تیری توبہ کا کیا فائدہ تو میرا اللہ کہتا ہے اے ابن آدم میرے ان ان بیوقوفوں کی نہ سننا ان کی نہ سننا بلغ ابھی تو تیرے گنا تھوڑے ہیں تو اتنے گناہ کر کے آج تیرے گناہ آسمان کی چھت کو لگ ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر تم سارے مل کر کرو تو صرف ناروے کی زمین نہیں بھر سکتے ہو اور میرا لگ کہتا ہے تو ایک آدمی مرد عورت اتنے گناہ کر کے ساتوں بر اعظم کو ڈھک دے پھر ان کے اوپر طے بتے اپنے گناوں کو رکھتا جا رکھتا جا اس کے لیے تمہیں اربوں سال کی زندگی چاہیے اور بے شمار تمہیں اسباب چاہیے اور پھر تم ایسا کر گزرے اور تم کرتے گئے اور تم کرتی گئی تم نے پیچھے مڑ کے نہ دیکھا سمجھانے والے کی تم نے سمجھی نہیں بلانے والے کی تم نے سنی نہیں اور تم اپنے گناہوں میں چلتے گئے چلتی گئی کیا عورت کیا مرد کہ تمہارے گنا آسمان کی چھت کو جا کے لگ گئے اب تو فرشتوں نے بھی کہا اس کی بخشش کوئی نہیں اور لوگوں نے بھی کہا کہ یہ پکا دوزخ ہے اور میرے رب نے کہا ایک دفعہ آ کر مجھے کہہ دے یا اللہ معافی دے دو تو میں سارا ہی maaf کر دوں گا ولا والی لو بلغ الذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا والی میرے بندے مجھے دنیا کا بادشاہ نہ سمجھنا جو چھوٹے چھوٹے دلوں والے ہوتے ہیں میں شہنشاہ ہوں تیرے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں بس توبہ کر معافی مانگ یہ نہیں ہو سکتا کہ رات کو ناچنے والی تو رات کو رونے والی کو میں برابر کر دوں یہ نہیں ہو سکتا کہ رات کو شراب پینے والا رات کو تحجد پڑھنے والا ان کو میں برابر کر دوں یہ نہیں ہو سکتا یہ میرا انصاف ہے یہ میرا قانون ہے ورنہ تو حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا اگر شمر بھی بخشا جائے اور اس کو بھی حسین کے ساتھ جنت مل جائے تو پھر سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی خون بہانے کی کیا ضرورت تھی یہ شیطان کا دھوکا ہے اللہ بڑا غفر معاف کر دیتے نہ کروڑے پہ جان دوں اللہ آپ معاف کر دیتے یہ شیطان کا دھوکا ہے یہ میرے رب کے قانون کی خلاف ورزی ہے ہم نجعل الملتقین کال فجار میں تمہیں قران سناتا ہوں میرا اللہ کہتا ہے اچھا مجھے بتاؤ اچھا تم دنیا کا ایک آدمی پوری ڈیوٹی دے رہا ہے اور ایک ہفتے گویا جناب بنو تنخواہ دے دو دیکھو تمہیں کوئی تو میں یہاں دنیا کا آدمی نہیں دینے والا تو اللہ کہہ اللہ کہہ رہا میرے بندے میں تقوی والے اور نافرمانوں کو برابر کر دوں گا یہ کیسا قانون ہے ام لکم کتاب انفی تدرسون یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نماز چھوڑنے والا اور پڑھنے والا برابر ہو جائیں گے پردہ کرنے والی عورت اور بے پردہ عورت برابر ہو جائیں گے ماں باپ کا فرما بردار اور نافرمان برابر ہو جائیں گے سود کھانے والا اور سود سے بچنے والا برابر ہو جائیں گے اگر یہی قصہ ہے برابری گا قرآن وے چھڈو حدیثی وے چھٹو مڑے بکھیڑی گال کیڑی ہے پھر تو ساری کہانی ختم ہو گئی ہر شے ختم ہو گئی ہاں ہاں اللہ کے سامنے جھک جاؤ کوئی ابن آدم ابنا آدم، ان دکر تنی دکر تک نسی تنی دکر تک میرے بندے تو مجھے یاد رکھتا ہے میں تمہیں یاد رکھتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہوں میں نہیں بھولتا ہوں ابن آدم تو والی نہیں تو سارے جہان سے دوستی لگائی بے وفائی دیکھ لی ایک دفعہ مجھ سے دوستی لگا ا پھر دیکھنا میں تج سے دوستی کیسے لگاتا ہوں تو صافی نہیں تو بندے تھی لوگوں سے معاملہ کر کے دیکھا ہر جگہ تھی نے انسانوں کو خود غرض پایا ہر کوئی غرضوں کا غلام تمہیں نظر آیا ایک دفعہ مجھ سے معاملہ کر کے دیکھ میرے جیسا غرض تمہیں نظر نہیں آئے گا تو ایک دفعہ منانے کو تو آ اچھا چلو ایک تو ہے نا بھائی میں کسی کو منانے جا رہا ہوں تو جس کو منانے جاتا ہے آدمی وہ آگے آنکھیں دکھاتا ہے ڈانٹ پلاتا ہے شکوے سناتا ہے ہے تو میرے نال کیتا اچھا جناب گاندھی کرو جناب معافی دے دیو جناب تو پھر کہتا اچھا چلو معاف کیتا اور تمہارا رب کیا کرتا ہے میں نے کتنے گناہ بتائے ہیں آسمان کی چھت کو لگاؤ اتنے کر سکتے ہو یہ ساری آدم کی نسل مل جائے شیطان مل جائیں فرشتے بھی انسانی شکل میں آ کے نفس فرست ہو جائیں اور وہ بھی گناہ کریں تو میرے رب کی عزت کی قسم اتنے نہیں ہو سکتے کہ آسمان کی چھت کو چلے آئے اور تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے تو اتنے کر کے مجھے منانے آ تو میں کیا کروں گا میں کنڈی نہیں کھولوں گا hein? میں دروازہ نہیں کھولوں گا میں तुझसे لمبے سجدے کرواؤں گا وقتا من تقرب الی تلقيته من بعید جو مجھے منانے چلتا ہے نا تو میں خود اگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں اے میرے رب اللہ ادیکا کب سے تیرے انتظار میں تھا کہ کبھی تو تو آ کے مجھے بھی منائے گا کبھی تو تو مجھے بھی منانے آئے گا تو میں تو انتظار میں تھا ہائے ہائے یہ پانی یہ ناروے کا پانی کہتا یا اللہ مجھے پوچھتی ہے یا اللہ میں پھٹ جاؤں انہیں اندر لے جاؤں کہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم اتر جائیں انہیں مٹا دے یہ تیرے ہو کے تیری نہیں مانتے تو جس کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ سط اسے آنا چاہیے وہ جواب میں کہتا ہے وہ جواب میں کہتا ہے دعو عبدی چلو چلو اپنا کام کرو انا بعبدی منکم میں اپنے بندے کو تم سے بہتر جانتا انکان آپ دا بہ اگر تم نے بنایا ہے تو پکڑ لو و انکان آبدی اور اگر میرا بندہ ہے تو منی و علی عبدی میں جانوں میرا بندہ جانے میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں ان اطانی لیلن تو ہو ان اطانی نہ جس رات توبہ کرے گا میری رحمت کے در کھلے پائے گا جس دن میں توبہ کرے گا میری رحمت کا در کھلا پائے گا میری طرف سے تانا بھی نہیں سنے گا ہوں آ گئے بڈھے بارے ہوں کھا آ گئے یہ مجھ سے نہیں سنے گا میرا استقبال ہی دیکھے گا میری رحمت ہی دیکھے گا میری طرف سے تانا بھی نہیں سنے گا اور میں صرف اتنا نہیں کروں گا کہ اس کے گناہ معاف کروں گا اگر اس نے چار دن توبہ پکی کر کے دکھا دی تو يُبدل اللہ حسنات پھر میں فرشتوں سے کہوں گا اس نے جتنے گناہ کیے تھے سب نیکیوں میں تبدیل کر دو گناہوں کے بدلے میں نیکیاں لکھ دو کیوں بھئی کوئی ایسا مولا کہیں سے ڈھونڈو کوئی ایسا رب ہے تو پھر اس کی نافرمانی فرمانی درست ہے اس کراؤن کے لیے اللہ کو چھوڑ دیں چند روزہ زندگی کے لیے ہم اللہ سے باغی با اللہ کی سے باغی ہو جائیں اللہ کی اور اس کے رسول سے ہم جنگ لے لیں جو اپنی جو اتنا طاقتور کہ کھڑے کھڑے انسانوں کو بندر بنا دیا خنزیر بنا دیا زمین میں دھسا دیا پانی اس میں بہا دیا ہوا سے اڑا دیا اور اتنی طاقت کے ساتھ اتنا مہربان کہ دن رات تمہاری توبہ کا انتظار کر رہا ہو کہ یہ کب توبہ کرے گا یہ کب توبہ کرے گا اضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی تھا جیسے گا گا کے یہ نہیں ساس کے ساتھ نہیں ویسی خوش آواز تھا وہ گاتا تھا لوگ اس کو کچھ اب دیتے تھے اس کا کام چلتا تھا جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کی آواز بیٹھ گئی تو اس کو خیرات ملنی بند ہو گئی تو اس کو آیا فاقا وہ جا بیٹھا جنت البقی میں وہ کہنے ساری زندگی تیری نافرمانی کی تو جب پکارا تو اپنی ضرورت کی وجہ سے پکارا تیری محبت کی وجہ سے میں تمہیں کبھی پکار نہ سکا پر میں جیسا بھی ہوں تیرہ ہوں مجھے لوگوں نے ٹھکرا دیا ہے تو مجھے نہ ٹھکرا میری بھوک پر رحم فرما یہ کون آدمی ہو? گانے والا یہ کوئی ابدال نہیں یہ کوئی قطب نہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد میں لیٹے ہوئے تھے دوپہر کا وقت کبھی کبھی مسجد میں سو جاتے تھے تو ان کو خواب میں آواز آئی میرا ایک بندہ بقی میں مجھے پکار رہا ہے اس کی مدد کو پہنچو عمر رضی اللہ تعالی ننگے پاؤں بھاگے سر پہ پگڑی بھی نہیں رکھی ننگے سر ننگے پاؤں بھاگے تو وہ آدمی ایک درخت کے پیچھے اللہ سے باتیں کر رہا تھا جب عمر جب آواز چونکہ بھاگتے ہوئے آ رہے تھے قدموں کی آواز سنی تم پیشے مڑ کے دیکھا تو عمر تو ان کو دیکھ کے وہ بھاگا اسے پتا تھا میں کیسا آدمی ہوں اس نے یوں سمجھا کہ عمر میری پٹا ہی کرنے آ رہے تو وہ بھاگنے لگا تو عمر نے کہا ٹھر جاؤ بھاگو نہیں بھاگو نہیں میں تیرے پاس بھیجا ہوں آیا ہوں کہ نے کہا کس نے بھیجا ہے کہ وہی جس کو پکار رہے تھے اسی نے بھیجا ہے تو وہ زمین پہ بیٹھ گیا اور رونے لگا کہا میرے رب سوری زندگی تیری تجھے یاد کیا تو روٹی کی خاطر یاد تو نے اپنے اتنے پیارے بندے کو میرے لیے بھگایا مجھے معاف کرتے اور وہیں اس کی جان نکل گئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے خود اس کا جنازہ پڑا ہے اور اس کو قبر میں اتارا یہ اللہ کا معاملہ ہے بندے کے ساتھ تو میرے بھائیوں میری بہنوں میں کوئی فلسفہ بتانے نہیں ہے میں یہ کہنے آیا ہوں اپنے اللہ سے صلح کرو اپنے اللہ کے بندے اور بندی بن کے زندگی گزارو چند دن کے عیش و آرام پر بک نہ جاؤ فروخت نہ ہو جاؤ فرون کی ایک باندھی تھی فروئن کی عورت کمزور اگر وہ نوکرانی ہو تو اور کمزور اور اگر وہ باندی خریدی ہوئی ہو, اور کمزور ہو گئی اور آگے بادشاہ کون ہے فرون من وہ کہتا ان رب بو بڑا رب ہوں میں تو وہ مسلمان ہو گئی فیرون کو پتا چلا کہ میری باندھی مسلمان ہو گئی تو اس نے اس کو پکڑوا لیا اس کی دو بیٹیاں تھیں ان کو بھی پکڑوا لیا تو اس نے بڑے کڑا میں تیل ڈالا اس کے نیچے آگ جلائی جب وہ آگ کھولنے لگی تو اس نے فرون نے کہا اس عورت سے کہ اب ایک بات چن لے مجھے رب مان تجھے زندگی دولت بچیاں مبارک مجھے رب نہیں مانتی تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا تاکہ تجھے تکلیف زیادہ ہو پھر تو جلاؤں گا تو, تو پسند کر کیا اچھا ہے آج کی عورت نہیں قیامت تک کی عورت کے لیے اس عورت نے کھلی کتاب کی طرح زندگی کا سبق سنا دیا اس نے کہا فیرون میری دو ہیں اگر اور ہوتی تو کہ قربان کر دیتی تیری آخری حد مارنا ہے مار ایک بچی بڑی تھی ایک دودھ پیتی تھی تو بڑی بچی کو تو پتہ چل رہا تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو اس نے شور مچایا امہ امہ امہ. ماں کا ایک بول اس بچی کی جان بچا سکتا تھا اے ایک وقت ایسا آتا ہے جب قربان ہو جانا زیادہ محبوب بن جاتا ہے جان بچانے سے ایمان کی ایک سطح ایسی بھی آتی ہے جب لگا دینا بچانے سے زیادہ محبوب بن جاتا ہے اور اللہ کی قسم زندگی کا مزہ وہی لوگ پاتے ہیں جو اللہ کے نام پر مرنے کے لیے جیتے ہیں اما اما ام ام ام ام خاموش ایک بول ماں کا بچی کی جان بچا سکتا ہے انہوں نے ٹانگوں سے پکڑا اور یوں ڈالا وہ مچھلی کی طرح تلتی چلی گئی لیکن ماں کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ نہیں ٹپکا پر دل تو ماں کا تھا نا سینہ پھٹ گیا تو ایک دم اللہ تعالیٰ نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور ماں نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا اور بچی کہہ رہی اما اس بری اما صبر صبر بس ابھی کٹھے ہو جائیں گے ابھی کٹھے ہو جائیں گے ابھی ملاقات ہونے والی ہے تو چھوٹی بچی کو پکڑا اور اسے اٹھا کے ڈالا وہ بھی جل کے کوئلہ ہو گئی خر اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اس نے اپنی ماں کی اس نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا اور اس نے بھی کہا اما صبر بس ابھی इकट्ठे होने والے ہیں ابھی इकट्ठे होने والے ہیں جب اس باندے کی باری آئی تو اس نے فرعون سے کہا میری یہ خواہش پوری کرو گے کہا کروں گا کہا جب مجھے بھی جلاد ہو تو میری بیٹیوں کی اور میری ہڈیوں کو کٹھے دفن کرنا ہے الگ نہ کرنا کہا یہ خواہش پوری کر دی جائے گی وہ بھی جل گئی ہڈیاں اٹھا کے دبا دی گئیں سال کا فاصلہ ہے موس علیہ السلام اور ہمارے نبی کے درمیان اس کے اوپر چالیس سال اس کے اوپر دس سال پچاس سال کی عمر میں میرے نبی کو مہراج ہوا ہے آپ فلسطین سے آسمان کو چلے تو آپ کو زمین سے جنت کی خوشبو محسوس ہوئی تو آپ نے پوچھا جبریل جی جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے تو ان کی, کی باندھی تھی اس کی دو بیٹیاں تھیں وہ اس طرح اللہ پہ قربان ہوئی تھیں وہ ان کی ہڈیاں جہاں دفن یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے جس دن انہیں دفن کیا تھا اس دن سے لے کر اج تک وہ خوشبو بند نہیں ہوئی ہے ہاں اللہ کے لیے جینا سیکھو کراؤن کے لیے نہیں اللہ کے لیے مرنا سیکھو دنیا کے لیے نہیں تو زندگی کے اور ان اپوار ہو جائیں گے اور انداز ہو جائیں گے من ال مؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبا ومنهم من اللہ کو محبوب بناؤ ان کا محبن محبہ میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں تجھے میری ذات کی قسم تو بھی مجھ سے پیار کر. و و ولا تخشانی. میں تمہیں یاد رکھتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے تو گناہ کرتا ہے میں پردے ڈال دیتا ہوں ترعاب دیکھتا ہوں اس کو چھپا دیتا ہوں سارا دن تو میرا نافرمان ہوتا ہے میں رات کو تمہیں بستر پہ سلا دیتا ہوں تو میرے بھائیو بہنوں اپنے اللہ سے صلح کرو اپنے اللہ کو اپنا بناؤ کہ ایک بول پہ زندگی ایک بڑا آیا بڑا دانت ہیں نہیں لاٹھی ہاتھ میں گا یا رسول اللہ ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی میری معافی ہو جائے گی میں نے کلمہ پڑھ لیا میری معافی ہو جائے گی کہا اللہ معافی کرے گا تم غدراتی وفجراتی یا رسول اللہ میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں چھوٹے چھوٹے نہیں بڑے بڑے گناہ کیے ہیں وہ سارے میرے maaf کر دے گا تو میرے ریمے نے کہا وا غدرا ت توافجراتک تیرے بڑے بھی maaf کرے گا اس سے بڑے بھی maaf کرے گا اس سے بڑے بھی maaf کرے, کرے گا تو بوڑا خوشی سے وہ وہ کرتا ہوا واپس جا رہا تھا وا میرے مولا تو کتنا بہترین اللہ ہے کہ تو نے اس بڑھاپے میں مجھے maaf کر دیا۔ تو میرے بھائیو میری بہنو اللہ کے دربار میں جھکو اور توبہ کرو اپنا بناؤ ہائے ہائے ایک نوجوان تھا بنو اسرائیل میں اس کا نام تھا کفل کفل ہر رات اس کے پہلو میں نئی لڑکی آتی تھی اور ہر رات اس کی لذت اور وحشت اور نافرمانی میں گزرتی تھی ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا ساٹھ دینار دے کر ساٹھ دینار پاکستان کا چھ لاکھ روپے بند تھا 6 لاکھ روپے ایک رات کے لیے ایک لڑکی پر اس نے خرچ کیا جب وہ اس کے ساتھ کمرے میں اکیلا ہوا تو وہ دیکھا لڑکی رو رہی تھی اس نے پوچھا کیوں رو رہی ہو انہیں کہا میرا یہ پیشہ نہیں میں عزت دار ہوں مجھے غربت نے یہاں تک پہنچایا ہے تو کفل کی آنکھوں میں آنسو آئے اور اس نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا کہا تو میری بہن ہے یہ پیسے بھی تجھے مبارک میں کتا انسان ہوں میری بخشش کی دعا کر دے میں تیرے آنسو کے تو فیل کرتا ہوں وہ بچی گھر پہنچی ہے پیچھے کفل مر گیا. اسے نہیں پتا میری آج آخری رات ہے جوان. انہوں کھلوتی ہے اللہ میری اور اسی رات مر گیا. وہ ایسا نافرمان تھا کہ کل اس کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھنا تھا. واہ میرے رب. اس کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھنا تھا نہ اس کو کسی نے کندھا دینا تھا اس کو کسی نے غسل دینا تو اللہ تعالیٰ نے اگلے دن جب صبح ہوئی وہ تو مر چکا ہے کسی کو نہیں پتا کفل مر گیا جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا اس کے کے دروازے پر نور ساتھ ہوا تھا اللہ نے کفل کی بخشش کر دی ہے یعنی جاؤ وہ جنازہ پڑھو میں جانوں اور کفل کے گنا جانے میں نے اسے معاف کر دیا ہے جاؤ اور اس کا جنازہ پڑھو یہ موسی علیہ السلام کی امتی کے ساتھ ہے تمہارے پیچھے تو محمد و مصطفی جیسے ہستی کھڑی ہوئی ہے تمہارے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ہیں دعائیں ہیں رونہ دھن ہے کوئی نبی اتنا نہیں رویا کہ جبرائیل ا کر کہے کہ موسی اتنا نہ رو اور داؤد اتنا نہ رو اس سلیمان اتنا نہ رو زکریا یحییٰ سلیمان اتنے نہ رو تمہارا نبی ہے جو اتنا رویا ہے کہ ہزاروں دفعہ جبریل آ کر کہتا تھا یا رسول اللہ اللہ کہہ رہے اتنا نارو میں تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کروں گا تو اتنا نارو پھر بھی میرے نبی کا آنسو نہیں رکا میدان معاشر میں ہر نبی کہے گا نفسی نفسی نفسی نفسی یا میری جان بچا کیا عیسیٰ کیا موسا صرف محمد مصطفیٰ ہوں گے کہیں گے یا رب امتی امتی امتی, امتی یا میری امت کو بچا یا میری امت کو بچا تو میرے بھائیو بہنوں ہمارے پیچھے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اور آنسو ہیں ہائے کون کسی کو یاد رکھتا ہے اور تمہارا نبی دنیا سے جا رہا ہے بارہ ربیع الاول چھ جون ہجری چھ بتیس عیسوی گرم دوپہر شروع ہو چکی ہے موت کا فرشتہ دروازے پہ کھڑا ہے اور جبریل اندر آ کر ارز کرتا یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے اندر آنے کی اجازت چاہ رہا ہے آپ نے کہا آنے دو فرشتہ اندر آیا جب اسرائیل یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے پہلا موقع ہے اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا ایم نہ بڑھ جامی پوچھ کے جامی اور اللہ نے کہا ہے پوچھ لینا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان بھی نکالو گے کہاں جی آپ کے بھی نکالوں گا تو آپ نے جبریل کو دیکھا تو کیا کہتا ہے جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے تو اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ پہلے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا ہاں یہ نہیں فرمایا حسین کے ساتھ کیا ہوگا اسے اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا حسن کے ساتھ کیا ہوگا اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا اولاد کو اللہ کی تقدیر کے حوالے کیا تمہیں نہیں تقدیر کے حوالے کیا تم اللہ سے مانگا کہ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا ملک ملک الموت کھڑا رہا جبریل واپس گیا پیغام لایا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرمارے میں آپ کے بعد آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا ساتھ دوں گا یہ اگر تمہارا نبی انتظام نہ کرتا اللہ کی قسم ہم بندر اور خنزیر بن جاتے ہم پر پتھر برس جاتے ہماری شکلیں مسخ ہو جاتی ایک مچھلی کھائی تھی مچھلی مچھلی ثابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل سے مچھلی ہفتے کو نہیں کھانی اتوار پیر منگل بدھ جمعرہ جمعہ کھاؤ ہفتے کو مت کھاؤ انہوں نے ہفتے کو پکڑی اور کھائی مچھلی حلال دریا کی مچھلی حلال کسی کی ملک نہیں ہے لیکن ایک دن کا نہیں کھاؤ باقی چھ دن کھاؤ نہ فرمانی کے لینے کا کون خاص اللہ نے فرمایا بندر بن جاؤ رب رب ذل جلال کی قسم اگلے دن ساری بستی مرد عورت سمیت بندر تھی اور سنو نماز کا چھوڑنا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے روزہ چھوڑ دینا مچھلی کھانے سے بڑا گنا ہے ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے زنا کرنا شراب پینا سود کھانا مچھلی کھانے سے بڑے جرم ہے اس کو دعا دو جو جاتے ہوئے رو کر اللہ سے پوچھ کر گیا کیا کرو کروگے میرے بعد میری امت کے ساتھ تو کہا تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا کہا الان قررت عینی اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں اللہمار رفیق الاہلا میرے مولا مجھے اپنے پاس بولا اور جب چند لمحات باقی تھے تو دو نصیحتیں فرمائیں ساری امت کو السلام کما ملکت ایمان میری امت میری آخری نصیحت ہے ایک نماز نہ چھوڑنا ایک غریب بندوں سے اچھا سلوک کرنا آخری نصیحت سو میں پانچ بھی نمازی نہیں رہے پاکستان میں اتنا تبلیغ کا کام ہے سو میں دس فیصد نمازی بنے ہیں نبے فیصد ابھی بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں اور میرے نبی کی آخری نصیحت اور وسیعت تھی میری امت مرد عورت ناروے پاکستان جہاں بھی ہو نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا ایمان حکم میری امت کے غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ رزق دے تو تم بدتمیز متکبر نہ ہو جانا تو میرے بھائی اور بہنوں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں اللہ سے سلاح کرو پچھلے گناہوں پر توبہ کے ساتھ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ادھر آپ توبہ کرتے ہو اور ادھر آپ کی ساری کاپی پھاڑ پھوڑ کے نئی لگا دی جاتی ہے ایک بول پر ایک بول پر تو کیا خیال ہے توبہ کرنی چاہیے کہ کی نہیں کیوں بھائی کتنا سستا سودا ہے تو سوری زندگی کے گنا ایک بول پہ اللہ معاف کر دے کتنا سستا سودا ہے تو توبہ کرنی چاہیے کہ نہیں تو ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ یہ عورتیں تو بھی کہیں یا اللہ میری توبہ یہ جو توبہ ہے تمہیں تو ایسے بنا دے گی جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلے ہو تمہارے سارے گناہ ایسے دھل جائیں گے کہ ایک بال کے برابر تمہارے جسم پہ گناہ باقی نہیں رہے گا کہ تمہارا واسطہ اللہ سے ہے اور پھر اگلی بھی سن لو اگر کبھی ٹوٹ جائے تو یہ خیال نہ کرنا کہ یہ توبہ ٹوٹ گئی بھی اس کا کیا فائدہ پھر کر لینا وہ پھر معاف کرے گا پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا وہ پھر معاف کرے گا پھر ٹوٹ جائے پھر کرنا وہ پھر معاف کرے گا اس کے ہاں کوئی حد نہیں ہے کوئی حد نہیں جب توبہ ہو جب گنا ہو فوراً توبہ کرو وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے اور ہر دفعہ اتنی خوشی سے معاف کرے گا جتنا پہلی دفعہ اس نے معاف کیا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی جو مجھے اللہ سے جوڑتی ہے جو مجھے اللہ سے ملانے کا ذریعہ ہے اللہ کے دربار میں قریشی ہاشمی نہیں چلتا ہے اور اللہ کے دربار میں عرب عجم نہیں چلتا ہے اللہ کے دربار میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ چلتا ہے جو آپ کی زندگی کو اپنائے گا وہ اس جہان میں بھی کامیاب ہے وہ اس جہان میں بھی کامیاب ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت تک کے لیے نبی بنایا آنے والی نسلوں کے لیے مردوں عورتوں کے لیے نبی بنایا ہے اور اپنا محبوب ترین بنایا ہے جب آپ مہراج تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اللہ ابراہیم کو اپنے خلیل بنایا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نے کلیم بنایا داؤد علیہ السلام کو اپنے لوہا نرم کر کے دیا سلیمان علیہ السلام کو اپنے ہوا تابع کر کے دی اور علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیئے تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے اللہ, دکرتو اللہ دکرتو میرے محبوب کیا مت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا جدا نہیں ہو سکتا جہاں لا الہ الا اللہ آئے گا وہاں محمد رسول اللہ ضرور آئے گا ورنہ توحید قبول قبول نہیں ہے محمد رسول اللہ کے اقرار کے بغیر میں نے تیرا, تیرا نام اونچا کیا میں نے تو تو پہلا ہے, تو سب سے آخر ہے. اور تیری امت کو میں نے امت مرحمہ بنایا کہ جیسے تو شفات کا حق پا, پا چکا ہے تیری امت کو بھی شفات کا حق دیا جائے گا آپ نے فرمایا ہاں عمر عمر تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا اس کا نام ہوگا اویس اویس کرنی نام سنا ہوا ہے اویس کرنی نام سنا ہاں قصہ میں سناتا ہوں اس کا نام ہوگا اویس اس کا قبیلہ ہوگا مراد اور مراد کی شاخ ہوگی قرن قد اس کا درمیانہ ہوگا رنگ اس کا کالا ہوگا حالت اس کی خستہ ہوگی کمر پہ اس کے داغ ہوگا جب وہ تیری حکومت میں آئے تو اس سے دعا کرانا بخشش کی عمر سے کہہ رہے ہیں عمر سے اور علی سے ان سے بخشش کی دعا کرانا کیوں یا رسول اللہ کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ رد نہیں کرتا اس کی ماں نے اس کو اس مقام تک پہنچایا ہے اور آپ نے فرمایا لوگ جائیں گے جنت میں اویس بھی چلے گا جنت میں جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو رک جا باقی جاؤ بھائی تم کھڑے ہو جاؤ کہ شفاعت کر تیری تو فی لاکھوں آدمیوں کو جنت میں پہنچاؤں گا یہ کس اس ہے کہ یہ ماں کی خدمت کی وجہ سے ہے حضرت عمر حج میں ہر سال پوچھتے کوئی اویس کوئی اویس کئی سال گزر گئے تو ایک دفعہ انہوں نے سارے حاجیوں کو کھڑا کر کے فرمایا بھائی سارے بیٹھ جاؤ یمن والے کھڑے ہو جاؤ سب بیٹھ گئے یمن والے کھڑے رہے پھر سارے یمن والے بیٹھ جاؤ اور مراد والے کھڑے رہو تو مراد کا قبیلہ کھڑا رہا پھر کہا سارے مراد کے بیٹھ جاؤ کرن والے کھڑے رہو تو ایک آدمی بچا ایک آدمی آپ نے کہا ترنی ہے کہ جیا کا او ایس کو جانتے کا جی ہاں میرا بھتیجا اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں وہ تو پاگل سا ہے تو عمر رونے لگے کہ پاگل وہ نہیں پاگل تو ہے کدھر ہے وہ کہا جی اونٹ چرانے گیا تھا ادھر عرفات کی طرف تو علی عمر کائنات کا خلاصہ اور کائنات کے افضل ترین انسان اس وقت میں یہ دونوں بھاگے جا رہے ہیں اویس کو ڈھونڈنے عرفات میں پہنچے تو ایک آدمی وہی حلیہ جو اللہ کے نبی نے بتایا تھا وہ ایک کیکر کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے چاروں طرف اونٹ چر رہے ہیں جو وہ آ کر, آ کر قریب بیٹھے تو اس شخص نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ آ گئے تو اس نے نماز مختصر کی تو حضرت عمر نے پوچھا من رجل کون ہو بھائی کہا جی ایک مزدور ہوں اونٹ سے ہوں کا یہ نہیں پوچھ رہا مسمک تیرا نام کیا ہے کہا جی میرا نام عبد اللہ ہے اللہ کا بندہ کا یہ نہیں پوچھ رہا جو تیری ماں نے تیرا نام رکھا وہ کیا ہے وہ پہچانتا نہیں تھا یہ عمر یا علی کا بھائی تم کون ہو میرا انٹرویو کرنے والے تو حضرت علی نے فرمایا یہ امیر المومنین ہیں عمر اور میں ہوں علی پھر وہ گھبرا کر کہنے لگے مجھے معاف کیجیے گا میں نے پہچانا نہیں تو حضرت عمر نے فرمایا کمر اٹھاؤ کمر کمر سے کپڑا اٹھاؤ تو کپڑا اٹھایا تو وہ سفید داد حضرت عمر نے اس کو چوما اور اس کو گلے لگایا اور رونے لگے کہ ہاتھ اٹھا دعا کر آگے وہ رونے لگا کہ میں کیا دعا کروں آپ اتنے بڑے انسان میں آپ کے قدموں کی خاک میں آپ کے لیے کیسے دعا کروں کا تو کر کے میرے نبی نے ہم سے کہا تھا کہ اویس سے تم نے دعا کروانی ہے یہ ماں نے اس مقام تک پہنچایا ماں کی خدمت نے اس مقام تک پہنچایا اب تو ہمارے ہاں بھی برا حال ہے لیکن یورپ کا حال تو بہت ہی خستہ ہے اور پست ہے کہ نہ ماں کی پہچان ہے نہ باپ کی پہچان ہے کچھ قصور ماں باپ کا بھی ہے کہ وہ یہاں کے صرف کمانے میں لگ گئے انہوں نے اولاد کو دین نہ سمجھایا نہ بتایا بس پیسے بناتے رہے پیسے بناتے رہے نہ بچوں کے پاس بیٹھے نہ بچوں کو سمجھایا نہ دین کا بتایا نہ اخرت کا بتایا تو اس ماحول میں پروان چڑے انہیں پتہ ہی نہیں ماں किसे कहते हैं बाप किसे कहते हैं ये तो اویس کی بات بتاتا ہوں تمہیں اللہ کے رسول کی بتاؤں آپ نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی کیونکہ ماں کو دیکھا ہوا تھا اور باپ دیکھا نہیں تھا دو مہینے کے تھے ماں کے پیٹ میں جب باپ کا انتقال ہوا ماں کے ساتھ چھ سال, گزارے تھے چھ سال گزارے تھے پھر ایک جنگل ویرانے میں اللہ نے اپنے نبی کی ماں کو اٹھایا تھا وہ دیکھنے کی جگہ ہے دیکھنے کی جگہ ہے میں سن دو ہزار میں حضرت آمنا کی قبر کی زیارت کر کے آیا تھا وہ پہاڑوں کے اندر ہے راستہ کوئی نہیں ہے جس کو پتہ ہو وہ پہنچا سکتا ہے ہمیں ایک شخص مل گیا وہ ہمیں اندر لے گیا کالے پہاڑ کالے سیا ہوئے سخت کوئی درخت نہیں کوئی سایہ نہیں اور ایک کوئی تیس ایک فٹ کی پہاڑی تھی جس کے اوپر ایک چبوترا سا بنا تھا فرش سا تھا پتہ نہیں وہ سب بدو نے بنایا پہلے سے تھا وہاں حضرت آمنا کی قبر تھی مجھے وہاں پہنچ کر شام کا وقت ہو رہا تھا سورج ڈھل رہا تھا میں چودہ صدی پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ یہاں میرا نبی 6 سال کی عمر میں ماں کو مرتے دیکھ رہا تھا اور حضرت آمنا کی عمر کل پچیس سال تھی پچیس سال کی عمر میں شادی نہیں ہوتی اور یہاں زندگی ختم ہو رہی ہے اور وہ ماں کو بلاتے ہیں صرف تین افراد ہیں میرا نبی ان کی ماں اور ایک نوکرانی جس کا نام ام ایمن ہے بس یہ تین افراد ہیں تو اپنی ماں کو بلاتے ہیں لیکن ماں بول نہیں پاتی حضرت آمنا بول نہیں سکتے بیماری کی وجہ سے تو یہ ماں کے ساتھ سے میں بیٹھے ہوئے تھے آخر آخری دفعہ جیسے شمع بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے حضرت آمنا نے زور لگا کر کہا کل جدید بال میرے بیٹے لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے میری زندگی ختم ہو رہی ہے لیکن ایک دن آئے گا سارا عالم تیری وجہ سے روشن ہو اور یہ کہہ کر جان نکل گئی ہے اللہ کے نبی نے سر رکھا اپنی ماں کے سینے پر اور کوئی آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں اب اکیلا بچہ جنگل میں ماں کے سینے پہ سر رکھے رو رہا ہے اللہ کاش تم وہ جگہ دیکھتے تم ناروے کی ٹھنڈی فضاؤں میں کیسے سمجھ سکتے ہو کہ تمہارے نبی پہ کیا کیا دکھائے قبر کس نے کھو دی مجھے آج تک نہیں کسی کتاب میں نہیں پڑا کہ کس نے آ کے قبر کھو دی چونکہ وہاں سے بستی دس میل دور ہے تو وہاں سے کوئی آیا ہوگا جس نے قبر کھودی ہوگی ایک عورت کے بسمنی کے پتھر توڑ کے قبر کھودے تو جب وہ پہاڑی سے نیچے اترے تو اللہ کے نبی ساتھ نہیں ام ایمن نے دیکھا کہ اللہ کے نبی ساتھ نہیں تو پیشے دیکھا تو اوپر سے رونے کی आवाज आ रही तो پیشے گئی تو کیا دیکھا اللہ کے نبی ماں کی قبر پکڑ کے ایسے لیٹے ہوئے تھے ماں کی قبر کو پکڑا ہوا تھا پتھروں کو یوں پکڑا ہوا تھا جب ام ایمن قریب پہنچی ہیں تو اپ کہہ رہے تھے میری ماں تجھے پتہ ہے نا تیرے بغیر میرا کوئی نہیں دنیا میں میں تیرے تیرے سوا میں مکہ نہیں جاؤں گا تو میرے ساتھ چل میں تیرے ساتھ چلوں گا اوہ چھ سال کے بچے کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں جانے کے بعد پھر کوئی نہیں جایا کرتا وہ ماں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ میں تیرے بغیر نہیں جاؤں گا امی عمن نے پکڑا چیختے چلاتے کو نیچے لائیں اور اپنی اونٹنی پر بٹھایا مکہ تک آنسو نہیں بند ہوا اس بات کو ستاون سال گزر گئے ستاون سال اور آپ حج کے لیے نکلے آپ نے پورا حج کا کافلہ ساٹھ ستر ہزار حاجی ہو چکے تھے ان کو اب وا کی وادی میں کی بجائے ماں کی قبر کے گرد ٹھہرایا میں آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ وہاں ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ایسے پہاڑ ملے ہوئے ہیں لیکن آپ نے ستر ہزار آدمی ادھر ہی کا ادھر ہی رات گزرے گی اور سب کے خیمے لگوائے اور خود ماں کی قبر پہ جا کر گھٹنے اٹھا کے اور گھٹنوں پہ ایسے ہاتھ رکھے اور پھر معصوم بچی کی طرح یوں سر اپنے ہاتھوں پہ رکھا اور کئی گھنٹے بیٹھ کے آپ روتے ہی رہے روتے ہی رہے روتے ہی رہے یہ وہ زخم ہے جو چھ سال کی عمر میں لگا اور ستاون سال تک وہ زخم ہرا ہی ہے بھرا نہیں ہے اور پھر میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مسلح پہ کھڑا ہو چکا ہوتا اور میں صورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں مجھے بلاتی محمد تو میں نماز توڑ دیتا میں کہتا جی اما جان میں نماز پیچھے پڑتا تھی دسو کی حکم ہے یہ ماں ہے جس تم ناروے والے نہیں جانتے ہو تمہیں صرف کراؤن کا پتا ہے تمہیں ماں اور باپ کا کوئی پتہ نہیں ہے ان رشتوں میں کتنی طاقت ہے حضرت نومان بینان ایسا ایک صحابی ہیں اللہ کا نبی جنت میں گیا آپ نے قرآن کی تلاوت سنی آپ نے پوچھا کون قرآن پڑھ رہا ہے کا جی نومان کہا نومان تو مدینے میں زندہ ہے مرا تو نہیں کہا جی نومان جب قرآن پڑھتا ہے اللہ ساری جنت کو سناتا ہے ماں کی دعاؤں نے اسے یہاں تک پہنچایا ہے کہ وہ جب قرآن پڑھتا ہے ساری جنت اس کو قرآن سنتی ہے یہ زندگی ہے جو اللہ کا نبی سکھا کر گیا ہے تجارت بھی بتائی ہے حکومت بھی بتائی ہے زراعت بھی بتائی ہے جنگ بھی بتائی ہے امن بھی بتایا ہے لیکن یہ رشتے ناطے بھی بتائے ہیں یہ رشتوں کو بھی طاقت اور قدر ہے ایک آ یا رسول اللہ میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کرتا ہے تو آپ نے کہا اس کے باپ کو بلاؤ تو اس کے باپ کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے تو اس نے دل دل میں کچھ شیر پڑے زبان سے نہیں دل میں کچھ کہے گلا آیا اولاد پر کہ ہم نے پال پال کے پروان چڑھایا اور اب ہماری شکایتیں لگاتا ہے تو جب وہ دربار میں آیا نا دربار نبوت میں تو آپ نے تو جبری لگا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے وہ شعر سنے جو اس نے زبان سے نہیں دل دل ہی دل میں کہیں ہیں اپنے بیٹے کا گلہ کرتے ہوئے تو فرمایا تو شعر سنا جو تیری زبان سے نہیں نکلے تیرے دل سے ادا ہوئے ہیں وہ کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں یا رسول اللہ اللہ کی قسم میری زبان میں حرکت نہیں ہوئی صرف گلا آیا بچے پر تو میں نے دل دل میں کچھ اللہ سے باتیں کی ہیں تو آپ کے رب نے وہ بھی ساری سننی ہے کہا ہاں ہاں کہا تو نے کیا کہا تھا کہا جی میں نے کہا تھا غضوتک مولودا ومنتک یافعا تعلو بما اجنی علیکا وتنہلو بیضا ذاقت کا بس سقم لم عبد لسقمکا اللہ ساہرا اتململو کہ انی ان المطروق دونک باللدی ترکت بہی دونی فعینی تحملو تخاف الردہ نفسی علیکا و انہا لتعلم ان للموت وقت مؤجلو فلما بلقت السن والغایت التي۔ مداما یہ ایسے اشار تھے کہ میرے نبی کا روتے روتے داڑی آنسوں سے تر ہو گئی کیا کہا کیا کہا کہنے لگا میرے بیٹے تو جس دن پیدا ہوا تھا اس دن سے ہم نے خود جینا چھوڑ دیا تھا ہم تیرے لیے جیتے رہے تیری خوشیاں دیکھنے کے لیے نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی تجھے پروان چڑھانے کے لیے اپنی ہڈیوں کا گودا بھی بیچ دیا اپنی جوانی کو بیچ دیا اور اپنی زندگی کو گرمی اور سردی کے جھونک دیا اس کے حوالے کر دیا یہاں تک کہ تو پروان چڑھتا گیا اور ہم ٹھلتے چلے گئے تیرے اندر جوانی نے رنگ بھرا بوڑھاپے نے ہمارے سارے رنگ ہم سے چھین لیے تو سیدھا تنہ, تنہ کی طرح اٹھا اور ہم ٹیڑی شاپ کی طرح جھک گئے تجھ میں طاقت بھری ہم میں زوف آیا تو جوان ہوا ہم بوڑھے ہو گئے تو جب بیمار ہوتا تھا تو ساری رات تیرے سرانے بیٹھ کے تیری ماں بھی روتی تھی تیرا باپ بھی روتا تھا اور ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا, تھا کہیں یہ مر نہ جائے کہیں یہ مر نہ جائے کہیں یہ مر نہ جائے حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے لیکن پھر بھی ہم تیری چار پائی کے ساتھ لگے ہسپتال میں لے جا رہے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے حکیموں کے پاس لے جا رہے تاویز والوں کے پاس لے جا رہے منتیں مار رہے دعائیں مانگ رہے کہ یا اللہ بچے کو زندگی دے دے ہمیں بے شک اٹھا لے بچے کو زندگی دے دے ہمیں بے شک کوئی اولاد یہ نہیں دعا کرتی باب کیا کرتے ہیں مائیں کرتی ہیں اولاد کو میں نے نہیں دیکھا یا اللہ مینو لے لے تمرا پیو بچا ہم ماں باپ کہتے ہیں الن اس کی جگہ ہمیں موت آ بابر کا عروج 42 سال کی عمر صرف 42 سال اور ہندوستان پر اس کا جھنڈا لہرا چکا ہے اور ہمایوں بیمار ہو گیا اور گل بدن بیگم اس کا ایک ہی بیٹا تھا اس بیوی سے وہ کہنے لگی تیرے تو اور بھی ہیں میرا تو اکیلا ہے یہ مر گیا تو میں تو اجڑ گئی اور ہمائیوں کی عمر اس وقت اٹھارہ انیس سال کا میں یہ مر گیا تو میں تو گئی بابر نے کہا نہیں, نہیں یہ نہیں مرے گا اس نے دو رکعت نفل پڑے اور اللہ سے دعا کیا اللہ اگر کسی کی جان کسی کے لیے فدیہ بن سکتی ہے تو میری جان کے بدلے ہمایوں کو نجات دے دے مجھے اٹھائے اور یہ کہ کر اٹھا اور بیٹے کے سارانے کھڑے ہو کرنے کا میں نے اس کی بیماری کو قبول کیا قبول کیا قبول کیا, قبول کیا اتنی بے قراری سے اس نے کہا کہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور بابر چارپائی پہ جا گرا اور ایک ہفتے کے اندر اندر بابر کا انتقال ہو گیا ہمایوں تخت پہ جا بیٹھا ماں باپ تو یہ قربانی دیتے ہیں اولادیں یہ قربانی نہیں دیا کرتی تو اس کا دکھڑا ہے کہ میرے بیٹے ہم تو تیرے لیے یوں جیے ہمارا مرنہ بھی تیرے لیے ہمارا جینا بھی تیرے تمہیں خوش دیکھ کر ہم خوش تھے تمہیں روتا دیکھ ہمارے آنسو بہتے تھے پر جب تو جوان ہوا پروان چڑا اور ہم بوڑھے ہو گئے جھک گئے تب ہمیں خیال آیا کہ جیسے ہم اسے انگلی سے پکڑ کے چلے تھے اب یہ ہمیں انگلی سے پکڑ کے چلے گا جب جیسے ہم اس کو نوالے بنا بنا کے کھلاتے تھے اب ہمیں یہ کما کے کھلائے گا لیکن جب تجھ میں طاقت بھری تو تیری نظریں بدل گئیں تو ایسے ہمیں دیکھنے لگا کہ جیسے ہم تیرے کچھ لگتے ہی نہیں تو پھر ہم نے اپنی زندگی کو جھٹلایا اور ہم نے کہا نہیں تم نے خواب دیکھا تھا یہ تیرا بیٹا نہیں ہے یہ تیرا سردار ہے اور تو اس کا نوکر ہے پھر ہم نے اپنی زندگی کو جھٹلا دیا اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیا کہ ہم نوکر ہیں یہ مالک ہے چونکہ اولاد تو ایسا کام نہیں کیا کرتی جیسے تو کر رہا ہے اچھا میرا بچہ اگر میں تیرا باپ نہ صحیح تو مجھے پڑوسی سمجھ مجھے پڑوسی سمجھ پڑوسی کا بھی وہ حال پوچھ لیا کرتا ہے اگر تو بیٹا بن کے نہیں دکھا سکا پڑوسی بن کے تو دکھا تھا یہ ان کا میں نے آپ کو ترجمہ کر کے بتایا لیکن یہ وہ درد نہیں ہے ان کلمات میں جو ان کلمات میں درد ہے جو عربی کے اندر ہیں کہ اللہ کے نبی کی داڑی تر ہو گئی آنسو سے اور اپنا نے بچے کا گریبان یہاں سے پکڑ کا اٹھ یا دفع ہو جا انت تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے یہ ماں باپ کا مرتبہ اللہ کے نبی نے سمجھایا خون کے رشتے اللہ کے نبی نے بتائے حلال حرام کی تمیز اللہ کے نبی نے بتائی سچ اور جھوٹ میں فرق اللہ کے اللہ کے نبی نے کر کے بتایا زنا اور نکاح کا فرق ہمیں رسول اللہ نے بتایا سود اور تجارت کا فرق اللہ کے رسول نے بتایا شراب اور شربت کا فرق اللہ کے رسول نے بتایا شرک اور توحید کا فرق اللہ کے رسول نے بتایا پتھر کی پوجا اور رب کی پوجا کا فرق اللہ کے نبی نے بتایا بول کی مٹھاس اور بول کی کڑواہٹ کا فرق اللہ کے نبی نے بتایا میرا نبی نہ ہوتا تو ساری کائنات اندھیروں میں ہوتی کون جانتا اللہ کون ہے بچوں کی کیا تربیت ہے کسی خبر تھی کہ موت کے بعد بھی کوئی زندگی ہے اس کو دعا دو جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے اپنی امت کے لیے تیئیس برس اپنے آپ کو قربان کر دیا اور اپنے آپ کو اس میں فنا کر کے رکھ دیا کہ زندگی کی ہر ترتیب آپ تک پہنچائی ہے صرف مسجد کی زندگی نہیں بتائی کہ پانچ وقت نماز پڑھو تمہارے گھر کی زندگی تمہیں بتائی ہے ہاں میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ اور فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے بیوی اور بچوں پر خرچ کیا جائے اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں اپنی شریعت میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے یہ ساری زندگی میرا نبی بتا کر گیا ہے سمجھا کر گیا ہے صرف تصویر پڑھنا نہیں بتایا صرف حج کرنا نہیں بتایا صرف عمرہ کرنا نہیں بتایا صرف قرآن پڑھنا نہیں بتایا بچوں کی تربیت کا بتایا سات سال کی عمر میں نماز کا حکم کرو دس سال تک ان کو نماز کا عادی بنا دو ساتھ لے کر جاؤ اٹھا کے لے جاؤ انہوں بیٹھ کر ان کی تربیت کرو یہ کوئی انسانیت نہیں ہے کہ صبح سے شام تک تم کراؤن کے چکر میں اولاد کو اس ماحول کے حوالے کر دو کل کو بچارے انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ کون ہے اور آخرت کیا ہے تو وہ جرم لوٹ کے تمہاری گردن میں آئے گا کیوں نے ان کو وقت دیا اپنی کمائیاں تھوڑی کر لو اپنے مکان چھوٹے بنا لو اپنی موٹریں چھوٹی لے لو سستی گاڑیاں لے لو سستے گھروں میں چلے جاؤ لیکن اپنے کام کو گھٹاؤ اور اپنے بچوں کو اپنی کے ساتھ بیٹھو، ایک معاشرت کی زندگی گزارو بیوی بھی کام کرے خامن بھی کام کرے یہ کوئی زندگی نہیں ہے بیوی بھی کام پہ گئی خامن بھی کام پہ گیا تو بچوں کو ایمان کون بتائے گا اسلام کون بتائے گا پھر کل کو جب وہ آنکھیں دکھائیں گے تو پھر ماں باپ یہ گلا کیسے دے سکتے ہیں کہ بچے ہمارے نام فرمان انہیں تم نے ٹائم کب دیا تھا انہیں کب بتایا تھا کہ ماں کیا ہوتی ہے اور باپ کیا ہوتا ہے اور آخرت کیا ہے اور دین کیا ہے میرے پاس دو باپ بیٹا ہے پاکستان کی بات بتا رہا ہوں باپ ایسے رو رہا تھا کہ مجھے میری پہلی ملاقات میں باپ کے آنسو کو دیکھ کے پھگر رہا تھا اور اس کا بیٹا ایسے پتھر بن کے بیٹھا ہوا تھا کہ جیسے پتنی اگے انسان نہیں رو رہا کوئی مورتی رو رہی پتھر ایسے باپ بیٹا ایک بات میں اختلاف کر رہے تھے وہ باپ کہتا تھا یہ کام نہ کرو کدھر میں ہے اس پر اس کا باپ رویا تو میں اجنبی آدمی اس کو روتا دیکھ کے میں پگل گیا لیکن اس کا بیٹا ایسے بیٹھا تھا تو مجھے ایک دم خیال آیا میں نے, کہا شیخ صاحب آپ نے اس بچے کو کہاں پڑھا ہے کا جی سکول لاہور میں امیرکن اسکول ہے نہر کے کنارے اپر مال پر اچھا میں نے کہا پھر اس کے بعد کہا جی اس کے بعد میں نے اس کو آسٹریلیا بھیج دیا تھا مزید پڑھنے کے لیے میں نے کہا شیخ صاحب یہ بچے کا کو کوئی قصور قصور تیرا ہے اس کا وقت کو پتہ ہی کو نہیں باپ ہوتا کیا ہے تو تیرے آنسوں کو دے کر میں رو رہا ہوں اور یہ پتھر بن کے بیٹھا ہوا ہے اس میں تیرا قصور ہے اس کا نہیں ہے تو اس کو پہلے امریکن محول کے حوالے کیا پھر تو اسے آسٹریلیا کے حوالے کیا یہ ڈگری تو لے کے آ گیا انسان بن کے نہیں آیا انسان بنتا ہے غلامی مستفی سے انسان بنتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے انسان کوئی ٹائی لگانے سے نہیں بنتا کوٹ پہننے سے نہیں بنتا اچکن ٹوپی پہننے سے انسان،, انسان نہیں بنتا انسان غلامی مصطفیٰ سے انسان بنتا ہے جو انسانیت کی معراج ہیں جو انسانیت کی معراج ہیں جن اللہ نے سارے عالم سارے عالم میں سب سے بلند اور عالی مقام عطا فرمایا ہاں جب آپ معراج پہ گئے کتنا عجب واقع ہے کہ سات آسمان چیر پہ رکھ دی اور عرش کی تنابیں سکر دی اس سارے پردے ہٹا کر اپنا آپ اپنے محبوب پہ ظاہر کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی تھی چالیس دن ہوش نہیں آیا تھا اور یہاں دیکھا بھی جائے رہا گفت گو بھی اور بات بھی ہو رہی ہے کیا عجب مقام ہے سبحان اللہ ذی اثرہ بعبدہی لیلہ من المسجد الحرام للمسجد الاقصى اللہ ذی بارکنا حولہو لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع العلیم پہلا آسمان آدم علیہ السلام استقبال کے لیے دوسرا آسمان یہیہ ذکری عئی علیہ السلام استقبال کے لیے تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام یا ریسپشن جماعت چوتھا آسمان ادریص علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ پانچویں پہ ہارون چھٹے پہ موس علیہ السلام ہر آسمان پہ نبی استقبال کے لیے ساتویں آسمان پہ گئے تو استقبالیہ کوئی نہیں فرشتے موجود ہیں نبی کوئی نہیں ساتھ میں آسمان پہ ریسپشن کوئی نہیں ہے فرشتوں کی ہے نبی کی کوئی نہیں ہے ساتھ میں آسمان پہ ایک کعبہ دیکھا کعبہ جیسے مکے کا کعبہ اس کا طواف ہو رہا ہے اس کعبہ کی دیوار کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی یوں بیٹھا ہوا ہے گوٹھ مار کے اور ہاتھ ایسے رکھے ہوئے یوں بیٹھا ہوا ہے اس کی سفید داڑی یہاں تک اور یوں بیٹھا ہوا ہے یہ آدمی اپنی جگہ سے ہلتا ہی نہیں ہے ایسے بیٹھا ہوا ہے بے پرواہی کے ساتھ تو میرا نبی پوچھتا ہے جبریل یہ کون ہے تو جبریل کہتا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کو کیوں نہیں اٹھنے دیا حالانکہ ابراہیم بھی ہمارے نبی کے طفیل ان کو کیوں نہیں اٹھنے دیا کہ آپ کو بتانا تھا کہ رشتوں کی قدر ہر حال میں فرض ہے چاہے نبی کیوں نہ ہو رتبہ اور مقام میرے نبی کا بڑا اور رشتہ ابراہیم کا بڑا اور اللہ کو پتا تھا یہ امت ماں باپ کو زلیل کرے گی اور سب سے زیادہ یہ مت اپنے ماں باپ کو خراب کر آنے والے وقت پر نظر تھی تو اللہ نے اپنے نبی کو آگے چلا میرا نبی جا تو چل جا ہاتھ را اے تیرا دادا تو توترا تیرے عزت وہ بڑا تو مرتبہ تیرا بڑا رشتہ اس کا بڑا تیری امت کو پیغام پہنچ گیا کہ رشتوں اور ناتوں کی کہ آگے جکو صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے مال ہی سب کچھ نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف میرا نبی چل کے گیا جب قریب پہنچے تو پھر ابراہیم کھڑے ہوئے اور پھر ان کو گلے لگایا ہر نبی پہلے سے کھڑا ہوتا تھا اور کہتا تھا مرحبا ہمارے بھائی آ ہمارے نبی آ جب ابراہیم کے پاس پہنچے تو ابراہیم نے کہا مرحبا میرا بیٹا آ گیا میرا بیٹا آ گیا میرا بچہ آ گیا ہاں مال کی دوڑ تمہیں رشتے نہ بھلا دے یہاں کی گاڑیوں کی چمک دمک تمہیں خون کی طاقت نہ بھلا دے ان کے قیمت رکھی ہے ہا ہا ہا ہا علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے اللہ نے کہا قصائی کسائی سمجھتے نا گوشت بیچنے والا گوشت تو موسی علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ قصائی میرا ساتھی کتھو بن گیا تو اس کو دیکھنے گئے بازار میں تو قصائی بیٹھا ہوا کتلہ مار کے گوشت بیچ ہی ہے شام کو اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا تھیلے میں ڈال کے کندھے پہ لٹکا کے گھر کو چلا یہ بھی ساتھ چلے وہ اندر انہوں نے پوچھا میں آ جاواں بھائی اجازت ہے کہا آ اس نے پہچانا نہیں انہوں نے بوٹیاں بنائی ہانڈی پہ چڑھایا اور گوشت پکایا پھر روٹی پکائی پھر, پھر تھالی میں رکھا ایک بوڑھی عورت یہ اس طرح لیٹی تھی جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایسے لیٹی ہی تھی. تو ابراہیم علیہ تم کو اٹھایا اور اسے الٹے ہاتھ کا کندھا دیا پھر نوالے بنا بنا کے اس کے منہ میں ڈالتا رہا اس کو کھلاتا رہا کھلاتا رہا پھر اس نے ایسے کہ بس ہوں میری بس تو اس کا منہ صاف کر کے اس کو لٹانے لگے تو وہ کچھ بولنے لگے کچھ بڑ ہے اس کو تو موس علیہ السلام اس سے پوچھنے لگے کسائی سے یہ کون ہے کا جی میری ماں ہے صبح اس کی خدمت کر کے جاتا ہوں پھر شام کو آتا ہوں اور اس کے سارا کھانا پینے کا کر کے پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں تو وہ کہنے لگا موس علیہ السلام کہنے لٹا رہے تھے تو وہ قسائی کہنے گا جی ماں جو, ہوئی, ماں جو ہوئی جب اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسا کا ساتھی بنائے میں کسائی ہو نبی بلا موسا کتھے تھے کسائی کتنے تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا موس علیہ السلام نے کہا تیری ماں تیرا جوڑ پوا دیتا ہے میرے نار, ہم, پانی تو یہ رشتوں کے مقام اللہ کے نبی نے سمجھائے صرف مال کے پجاری نہ بنو ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا ہماری اپنی ترتیبی زندگی ہے اللہ کا نبی امت بنا کر گیا یہاں پاکستانی بن کے مت رہو ہندوستانی بن کے مت رہو اور افریقی اور عرب بن کے مت رہو امت بن کے رہو فرقوں میں بٹ کے مت رہو امت بن کے رہو گے تو جان بچے گی امت کو توڑ دیا امت کو توڑ دیا تو میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا جو قومیت کا نعرہ لگائے پہلے اسے قتل کرو پھر کافروں سے لڑائی کرو امت بن کے رہو آپ پرائے دیش میں ہو اپنے اخلاق بلند کرو آپس میں الفت و محبت کی فضا قائم کرو ایک دوسرے کے لیے غیبت کے بول مت بولو ایک دوسرے کی ذلت کے بول مت بولو دل توڑنے کے بول مت بولو اپنے آپ کو میٹھے بول کا عادی بناؤ گزر کا عادی بناؤ زبان پہ قابو رکھو سارا دین سلامت رہے گا میرے نبی نے حضرت معاذ سے کا ماس تمہیں سورے دین کا بادشاہ بتاؤں دین کا بادشاہ ملاک الامر امر ال کا ملا کل امر اے معذ تو میں دین کا بادشاہ بتاؤں اگر بادشاہ تیرا تو ریا تیری بادشاہ تیرا تو ملک تیرا بادشاہ تیرا تو سارے خزانے تیرے کا اجل یا رسول اللہ یا رسول اللہ ضرور بتائیں تو آپ اللہ کے نبی نے زبان باہر نکالی اور یوں پکڑا مجھے دیکھو ایسے پکڑا اور کہا معاذ زبان پہ قابو رکھنا تو حضرت معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا زبان کے بول کی وجہ سے بھی پکڑے جائیں گے کہ قلت کا امم کا یبنا جبل وہل یقب الناس فی نار جہنم الا حصائد السان تہم ارے معاذ میں تو تمہیں سمجھدار سمجھتا ہوں تجھے خبر بھی ہے سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے مرد عورت وہ ہوں گے جنہیں زبان نے ڈسا ہوا ہوگا جنہیں زبان پہ قابو نہیں ہوگا جن کی <س> <جنہوں س�ت> زبان آزاد چلتی رہی نہ ان کی نماز بچا سکے گی نہ روزہ بچا سکے گا نہ حج بچا سکے گا تو اب اپنا, اپنا دین بچانا ہے زبان کا بول میٹھا آپ پرائے دیس میں ہو الفت و محبت کی فضا قائم کرو یہ دو چیزوں سے ہوگی ایک زبان پر قابو رکھو ایک کسی کا عیب نہ سنو نہ زبان سے ایب بولو نہ زبان سے نہ کانوں سے عیب سنو تو آپ کا سارا معاشرہ امت بن جائے گا آپ میں محبت قائم ہوگی یہ محبت آگے اثر کرے گی یہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں سا سیدھے سادے ہیں انہوں نے آپ کو ہر سہولت میسر کی ہے کوئی تعصب نہیں ہے جو آپ کو رعائت ہے وہی ان کو رعائت ہے تو آپ ان کا درد کیوں نہیں دل میں لیتے ہو صرف پیسہ جوڑنے کے چکر میں ہو ان کے لیے کیوں نہیں روتے ہو کہ اللہ ان کو ایمان کی دولت عطا فرما اور انہیں جہنم کے راہوں سے ہٹا کر جنت کا راستہ دکھا اگر آپ آپس میں الفت و محبت کی فضا قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر خوشبو کو کوئی چیز روک سکتی ہے کیوں بھئی خوشبو رکتی ہے وہ تو ایسے ہوا کے سوار ہو کر پھیلتی ہے۔ تم اگر آپس میں امت بن, امت بن کے دکھا دو امت بن کے دکھا دو امت بن کے دکھا دو اور کیسے بنو گے نہ کسی کا ایب زبان سے بولو اور نہ سنو نہ تمہارا بچہ بولے نہ بیوی بی بولے نہ خامن بولے نہ ابا بولے نہ اما بولے نہ گھر میں کسی کی برائی کرو نہ سنو تو تم ایک امت بنو گے یہاں یہ خوشبو پھیلے گی پھر خوشبو پر لوگوں کے کلوب کھنچیں گے اور اس طرح ہدایت کی ہوا چلے گی کہ لوگ دل دنوں میں دنوں میں سالوں میں نہیں دنوں میں لوگوں کے دل اللہ پاک کی طرف پلٹتے چلے جائیں گے معاشرے کو سب سے زیادہ بگاڑنے والی چیز یہ زبان کا بول ہے سارے شراب نہیں پیتے سارے زنا نہیں کرتے سارے کلب میں نہیں جاتے لیکن زبان کا غلط بول ہر مرد عورت بول رہا ہے اور جو لوگ یہاں شراب چھوڑ گئے زنا چھوڑ گئے سود چھوڑ گئے حرام چھوڑ گئے داڑیاں رکھ لی پگڑیاں باندھ لی عورتوں نے برکے کر لیے ان کو کیا خیال ہے شیطان کھلا چھوڑ دے گا ہاں یہ تو میرے بس تو نکل گئے نا چھ نہیں ان کو زبان کی مار دے گا انہیں زبان کی مار دے گا ان کو زنا نہیں کروا پارا شراب نہیں پلا سکا جوا نہیں کھلا سکا گانے نہیں سنا سکا ننگی فلمیں نہیں دکھا سکا سود پہ نہیں لا سکا جھوٹ پہ نہیں لا سکا یہ بالکل شریعت کے تابع ہو گئے اب ان کو کہاں سے مار دے گا زبان پہ مار دے گا غیبت کروائے گا برائی کروائے گا اوروں کی کمیاں بتائے گا اوروں کی حقارت برے بول اس کی زبان سے نکلیں گی یہ زہر اگلے گا اور یہ خود بھی نفرت کا شکار ہوگا اور اوروں میں بھی نفرت پیدا کر دے گا نیک عورتوں کو نیک مردوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کے پاس بے خطا ہتھیار ہے یہ زبان،, یہ زبان یہ زبان یہ زبان گالی نہ دو جھوٹ نہ بولو غیبت نہ کرو چغلی نہ کھاؤ تو تمہارا اللہ کی قسم تمہارا معاشرہ جنت بن جائے اور پھر جیسے پرندے آتے ہیں نا باغ میں ایسی لوگ کھچیں گے تمہاری طرف لمبی تک میں صبح یہ نوجوانوں پاہتے علماء میرے پاس میں نے ان سے کہا دعوت دینے کے لیے تقریر نہیں چاہیے واضح نصیت لمبا ہوتا ہے دعوت تو بڑی مختصر ہوتی ہے اس کے ساتھ حسن اخلاق ہوتے ہیں اس کے ساتھ ایک عمل ہوتا ہے جو اپنے آپ آگے منتقل ہوتا چلا جاتا ہے اور زندگیاں بدلتی چلی جاتی ہیں اپنے معاشرے کو ایمان والا بنانا ہے تو اپنے گھروں سے غیبت کو نکالو چولی شکایت کو نکالو میاں بیوی بی آپس میں محبت اور الفت سے رہو یہاں چونکہ عجب سی زندگی ہر آدمی اپنی مرضی پہ چلنا چاہتا ہے مجھے دنیا میں ایک انسان بتاؤ جو اپنی مرضی پہ چل کے خوش ہوا ہو ایک انسان جو اپنی مرضی پہ چل کے خوش ہوا ہو اپنی مرضی پہ کیوں چلا جاتا ہے تاکہ خوشی ملے لیکن اللہ کی قسم میں نے چھ بر اعظم پھیرے ہیں میں نے اپنی مرضی پہ چلنے والے کو خوش نہیں دیکھا جنہیں اللہ اس کے رسول کی مرضی پہ چلتے دیکھا ہے ان کو بڑا خوش دیکھا ہے ہائے ہائے یہ عجب غلامی ہے جیلوں میں بھی جانا ہوتا ہے دعا کرو جو اللہ آزادی دے جیل میں جانا ایک تنگی ہوتی ہے اور باہر نکلنا ایک آزادی ہوتی ہے میرے بھائیوں ایک اللہ اس کے رسول کی غلامی والی ہے زندگی ہے جو اس میں آزادی ہے اس آزاد زندگی میں وہ آزادی نہیں ہے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی ترتیب کا پابند بناؤ آپ آزاد ہو جاؤ گے آپ کی زندگی میں جنت کا مزہ آ جائے گا جس گھر میں بول میٹھا ہو محبت ہو الفت ہو اللہ کی قسم وہاں چولہ نہ جلے پھر بھی خوشیاں ہوں گی اور جس گھر میں نفرت کے بول ہوں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی عادت نہ ہو معاف کرنے کی عادت نہ ہو اس گھر میں اگر سونے کے برتنوں میں بھی کھانا کھایا جائے گا تو اس گھر میں اس گھر میں آگ ہی ہوگی آگ ہی ہوگی آگ ہی ہوگی زبان کا میٹھا بول وہ ہے جو محبتوں میں بدلتا ہے درگزر کرنا یہ وہ سلیقہ ہے جو گھروں میں زندگی بہار کو لاتا ہے شیطان روزانہ اپنی کچہری لگاتا ہے شیطان روزانہ اپنی کچہری لگاتا ہے اور پھر اپنے شیطانوں سے پوچھتا ہے کیا کر کے آئے ہو کیا کر کے آئے ہو کیا کر کے آئے ہو ایک کہتا ہے زنا کروایا کہتا موسنا تشیا کچھ نہیں کہ کچھ نہیں دوسرا کہتا جی میں نے قتل کروایا کما سنا تشا کچھ نہیں تیسرا کہتا ہے چوری کروائی کما سنا تاشا کچھ نہیں کما سنا کچھ نہیں شراب پی لائی کما سناز نہیں پڑھنے دی کما سنا تشا کچھ نہیں ہر بڑے گناہ پہ قتل ایک لنگڑا بھڑ تیتان پٹھا کلوتا جی میں میاں بیوی نو لڑایا سن رہے سنو کہ جناب میاں بیوی بی کو لڑا گیا شاباج پتر تو ہی نکلے آ اور کام تو کر کے آیا اس لنگڑے شیطان کو قریب بلاتا ہے گلے سے لگاتا ہے اور اپنے پاس بیٹھاتا کہتا تو اصل کام کر کے آیا ہے شرابی کی شراب اس کی ذات تک جانی کا زنا اس کی ذات تک جواری کا جوہ اس کی ذات تک بے نمازی کا جرم اس کی ذات تک اور میاں بیوی بی کی لڑائی خاندانوں کو تباہ کر دیتی ہے نسلیں اجڑ جاتی ہیں اولادیں بکھر جاتی ہیں خاندان بکھر جاتے ہیں یہ اتنا بڑا جرم شیطان کے نزدیک یہ اتنا بڑا عمل ہے میاں بیوی کو لڑا دینا میں قربان جاؤں اللہ نے میاں بیوی کے سلوک کو کتنی اہمیت دی ہے کہ ایک آیت قرآن کی اتری ہی اس پر ہے ایک نہیں دو آیات ہیں جو اس پر اللہ نے اتاری ہیں الَّذِينَ اِنَّ مِنْ لَّكُمْ وَإِنْ فَإِنَّ اللَّهَ <الرَّحِيمٌ> یہ دنیا جنت نہیں ہے اللہ نے کہا میرے اے ایمان والو میاں بیوی بی میں ہوتا رہے گا ٹھوک ٹھوک ہوتی رہے گی یہ ختم نہیں ہو سکتی یہ جنت میں جا کے ختم ہوگی دنیا تو امتحان کی جائے گا یہاں یہ کام ہوتا رہے گا لیکن اس کو کیا کرنا ہے بچاؤ کرنا ہے بچاؤ بیوی سے زیادتی ہو جائے خاوند درغذر کرے خاوند سے زیادتی ہو جائے بیوی درغذر کرے میرا اللہ کہتا ہے ہاشرون بالمعروف ایمن ولو اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کیا کرو یہ حکم عورتوں کو نہیں کہا مردوں کو چونکہ عورت کمزور ہے یہاں طاقتور ہوئے تو پتہ کوئی نہیں چونکہ یہاں کا قانون عورت کے حق میں زیادہ ہے تو ویسے چاہے قانون اس کے حق میں لیکن اللہ کی قسم میں یورپ بھی پھراؤں امریکہ بھی پھر ہوں آسٹریلیا بھی پھراؤں عورت مظلوم جس عورت کی عزت نہ بچے اس کا کیا حق ہے یہ اس کی کیا آزاد ہائے ہائے ہائے جو جس کے سب سے بڑی متا جس کی ہر وقت لٹتی رہے تو اس سے بڑا ظلم اس پہ اور کیا ہوگا پہلے یورپ کی معاشرت بھی مشرق جیسی تھی سترہ سو بانوے میں ایک عورت کے دماغ میں کیڑا آ گیا اس کا نام تھا میری والسٹون کرافٹ لندن میں رہتی تھی اس نے ایک کتاب لکھی نسوان عورتوں کو آزاد کیا جائے مردوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے ادھر سات پہیا گھوم رہا تھا اور صنعتی انقلاب آ رہا تھا اور انڈسٹری بے تحاشا لگ رہی تھی تو ادھر اس نے اس کو پش کیا کہ عورتوں کو آزاد کرو مردوں کے برابر کھڑا کرو ادھر شیطان نے اس کو ہوا دی کہ اس میں سارا معاشرہ ٹوٹ جائے گا جب عورت بھی بازار میں آ جائے گی تو نسل ختم ہو جائے گی اور خاندان مٹ جائیں گے جب خاندان مٹا جب نسل مٹی تو پھر انسانی شکل میں پتہ نہیں کیا ہوں گے نہ منزل نہ مقصد نہ راہیں نہ راستے نہ راہ نہ راہی کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اس نظریے کو ہوا ملی چونکہ یہ دور تھا انگریز کی عروج کا سترہ سو بانوے سترہ سو ستاون میں ہم ہندوستان میں پہلی جنگ ہارے تھے پلاسی اور سترہ سو میں ٹیپو سلطان شہید ہوئے اور سو اکتیس میں سید احمد شہید کی تحریک ناکام ہوئی تو ادھر عروج تھا عروج ایڈمبرا میں ایک پروفیسر تھا اس کا نام تھا ایڈم اسمتھ اس نے ویلتھ آف نیشن کتاب لکھی انہوں کا کمائی زور سے کرو جیویں کماؤ جیسے مرضی کماؤ کمانے میں آزادی ہونی چاہیے تو اس سے ایک مقابلہ ہوگا اس مقابلے کی وجہ سے مال کی دوڑ ہوگی ہر آدمی خوشحال ہو جائے گا اسے یہ اندازہ نہ رہا کہ دنیا میں اکثر لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں تھوڑے لوگ شاطر چالاک ہوتے ہیں اگر کمائیوں کو آزاد کر دیا جائے گا تو سارا پیسہ چاند ہاتھوں میں چلا جائے گا اور اکثریت غریب ہو جائے گی اور وہ نتیجہ آپ دیکھتے ہو کہ ساری دنیا کا سرمایہ 10 فیصد انسانوں کے ہاتھ میں سوری دنیا کا سرمایہ 10 سے 14 فیصد انسانوں کے ہاتھ میں یہ ایڈم سمِت کا نظریہ تھا جس میں آج کانٹے آجا نہیں پچھلے 100 سال سے کانٹے بکھر رہے تھے نظر اب آ رہا ہے تو اس طرح یہ ذہنی فکری پٹڑی سے اترے پھر 1998 میں اسی لنڈن کا سروے کیا گیا عورتوں سے پوچھا گیا تم گھر کی عورت بن کے رہنا چاہتی ہو کہ ایسے ہی جیسے ہو رہا ہے تو 98 فیصد عورتوں نے کہا ہم گھر کی خاتون بن کے رہنا چاہتی ہیں لیکن ہمیں خامد میسر نہیں ہیں ہمیں بوائے فرینڈ ملتے ہیں جو ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں ہمیں میسر نہیں ہیں ہمیں خامد میسر نہیں ہیں تو چاہے یہاں کی کا قانون عورت کی فیور میں ہی ہے لیکن عورت ہی پستی ہے تو میرا لینے کا آشروح بل معروف اے میرے بندو اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرنا فانكرهتموهن اگر یہ تمہیں اچھی بھی نہ لگیں فعسى ان تکرهو شیئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا اگر تمہیں اچھی بھی نہ لگیں تو تم صبر کرنا پتہ نہیں اللہ اس میں تمہارے لیے کتنی خیریں چھپا کے رکھے ہوئے ہے۔ میاں بی میں جھگڑا ہو گیا۔ یہ تو کوئی نماز تو نہیں چھوڑی ہے روزہ تو نہیں چھوڑا ہے حج تو نہیں چھوڑا لیکن یہ کتنا بڑا فساد ہے کہ شیطان کہتا ہے شاباش تم اصل کام کر کے ہو یہ صلح کر رہی نا کتنا بڑا عمل ہے اے ایمان والو میاں بیوی بچوں میں ہو جاتا ہے اونچ نیچ تو تم نے بچاؤ کرنا ہے لڑائی نہیں کرنی بچاؤ کرنا ہے بچاؤ کیسے کرنا ہے انتاف کوئی جھگڑے کی بات ہو جائے تو اسے چھپاؤ اٹھاؤ نہیں اس کو پھیلاؤ نہیں وہ یہ کہہ رہی تھی وہ یہ کہہ رہا تھا وہ یہ کر رہی تھی وہ یہ کر رہا تھا تیلی لانے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ عورتوں مردوں کا یہ مزاج ہے کہ لڑا کے بڑے خوش ہوتے لڑا چڑے پاٹی جان دے ایسے کم جو لوگ ہیں میرے نبی نے فرمایا ایسے لوگ اللہ کی نظر میں ایسے زلیل ہوتے ہیں جیسے تمہاری نظر میں پاخانہ حقیر اور ناپاک ہے ایسے یہ لوگ اللہ کی نظر میں ناپاک ہوتے تو اب میرا اللہ کہتا ہے ہو جائے گی کھٹ بٹ اس کے مٹانے کا طریقہ کیا ہے کوئی غلطی ہو جائے اسے اچھالو نہیں چھپا دو وہ اس خطا سے جو دل پہ غبار آیا اس غبار کو دھونے کی کوشش کرو وہ غبار کیسے دھولے گا تاغ ماف کرنے سے اور ہدیہ دینے سے مغفرت کا مطلب ہوتا ہے معاف بھی کرنا اور ہدیہ بھی دینا جب آپ اللہ سے کہتے ہو نا اللہ مغفر لی یا اللہ مجھے معاف فرما تو میں تمہیں اس کا پورا مطلب آج بتا رہا ہوں اس کا مطلب عربی میں صرف اتنا نہیں یا اللہ مجھے معاف فرما اس کا مطلب ہے یا اللہ مجھے معاف فرما اور جنت آتا فرما تو میرا اللہ کہہ رہا ہے جب کوئی کھٹ بٹ ہو جائے تو اسے چھپاؤ دل سے ہٹاؤ دل سے ہٹنے کا طریقہ ہے حدیع دو کھانے کھلاؤ اور معاف کرو ہائے میں رب پہ قربان جاؤں اگر میاں بیوی صلح کر لیں گے غفور الرحیم میں ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا کیوں بھائی حج پہ تو سنا ہے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں یہ آج میں آپ کو نیا بل بتا رہا ہوں نیا نہیں بتا رہا ہوں آپ کو پتا نہیں ہے فہم اللہ غفور الرحیم میرے بندو میری بندو تم آپس میں صلح کر لو میں تمہارے پچھلے سارے معاف کر دوں گا ایک گھر کو بچانے کے لیے اللہ کی کتاب کتنے طاقت سے بیان کر رہی اور اللہ کتنے اہتمام سے چیز یہ چیز بیان کر ہے وہ کتاب سے نہیں آدمی سمجھ سکتا ماں باپ کی زندگی سے آگے اولاد میں جاتا ہے پھر ان سے آگے جاتا ہے ان سے آگے جاتا ہے تو اس لیے گھر کے اندر دین کی فضا کا ہونا صرف اتنا نہیں ہے کہ نماز ہو اور عورتیں پردہ کریں اور مرد داڑھی رکھیں یہ تو ابتدائی چیزیں ہیں اس سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ زبان کا بول میٹھا ہو درگزر ہو ایک دوسرے کو معاف کرنے کا سلیقہ ہو درگزر کرنے کی عادت ہو یہ صفات اگر گھروں میں زندہ ہوں گی تو آپ کا معاشرت دینی بنے گا اسلامی بنے گا اور یہ اخلاق اسلامی بنے گے اور یہ اخلاق ہیں جو اوروں کو کھینچ کھینچ کھینچ کر انہیں ایمان میں داخل کریں گے اور ان کے اندر ایمان کی روح بھریں گے میرے بھائیو پانچ وقت کی نماز فرض ہے 30 سال کے روزے فرض ہے مالداروں پہ زکات اور حج فرض ہے باقی 24 گھنٹے کیا کرنا ہے باقی 24 گھنٹے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا ہے اول خلق کو اپنانا ہے اول صفات کو اپنانا ہے در درگزر اور سخاوت اور ایک دوسرے پہ خرش کرنا اور اللہ نے زکاة فرض کر دی وہ تو دینے ہی دینے ہے زکاة کے علاوہ بھی خرش کرو یہاں رواج نہیں ہے مہمان نوازی کا رواج نہیں ہے اور اللہ کا اللہ کا فرمان اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس گھر میں مہمان آتے رہے اس گھر میں رحمت اترتی رہتی ہے تمہارے تو گھر بھی مرغی خانے بھی کوئی مہمان ٹھہرا ہی نہ ناروے لکڑ دے گھر دے دے چھوٹے چھوٹے میں انگلینڈ میں گیا انگلینڈ میں تو میرے ایک دوست نے نا مجھے اپنی گاڑی میں بیٹھا مجھے کہنے لگا مولانا یہ گاڑی ڈھائی لاکھ پاؤنڈ کی ہے اچھا ڈرائیور جی تو میں آپ پہ آن. میں کہا ساری تو سزوکی بھی ڈرائیور ہوں تو آپ دھوبو تے میٹ بھی آپ مو ڈھائی لاکھ پاؤنڈ میں ہم نے تو گاڑی پہ بھی ڈرائیور رکھا ہوتا ہے تم ڈھائی لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی پہ خود ڈرائیور ہو تو سانو کی دسی جانا ہے ہم تو تم سے زیادہ ہماری عورتیں تو اپنی مرضی سے اٹھتی جاب جاب جاب جاب طوفان آئے ہوا جاب جاب جاب جاب پرابلم پرابلم پرابلم تو بھائیو اللہ رسول کے آگے جھکو تو اللہ تمہاری زندگی جنت بنا دے گا نبوت والے اخلاق سیکھو نبوت والی درگزر سیکھو نظروں کا جھکانا سیکھو زبان پہ تالا لگانا سیکھو کسی کی تعریف کرو کو کھل کے کرو کسی کی برائی آئے تو گونگے بن جاؤ کسی کی برائی سننے لگو تو بہرے بن جاؤ گا میں نہیں سنتا ہوں تمہارا دل شیشہ ہو جائے گا اور, اور اور اور اور کیا بتاؤں صرف تمہارا دل اگر صاف ہے مسلمانوں سے تو یہ کتنا بڑا عمل ہے میرے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ نے فرمایا بھائی ایک جنتی آ رہا ہے ایک جنت ہی آ رہا ہے یہ کہا تو ایک صحابی آئے انصاری یعنی مدینے والے داڑھی میں پانی ٹپکرا ہاتھ میں جوتا اگلے دن وہی وقت میرے نبی نے کہا بھائی ایک جنتی آ رہا ہے تو وہی آدمی اسی شکل میں پانی داڑھی سے ٹپکرا گزا جوتا ہاتھ میں تیسرا دن گزرا میرے نبی نے کہا بھائی ایک جنتی آ رہا ہے تیسرے دن بھی وہی آدمی آ گیا تو ایک صحابی ہے ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر یہ سوال صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار صحابی ساری رات نفل پڑھتے تھے اور سارا سال روزے رکھتے تھے جس رات ان کے شادی تھی سن شادی والی رات بیوی کے پاس کمرے میں داخل ہوئے کہ دو نفل پڑھ لوں اللہ ہوا فجر کی اذان ہو گئی دو نفل تو صبح ہوئی تو ابا نے پوچھا بیٹا رات کیسی رہی کاجی ماشاء اللہ نفروں میں رہے گا بے وقوف میں نے تیری شادی اس لیے کی تھی کہ تو شادی کی رات بھی نفل پڑے یہ میں ان کو ز... آپ کا میں آپ کو ان کا ذوق عبادت بتا رہا ہوں کہ شادی والی رات بھی نفلوں میں گزری تو ان کو یہ خیال آیا کہ یہ کون سی عبادت کرتا ہے جو جنت کی تین دن بشارت لے گیا میں نے نہیں بشارت لبھی میں نے ملنی چاہیے کیونکہ رات ساری تہجہ دن سارا روزہ تب یہ اس کے پاس گئے کہنے گے کہ چاچا میرے ابا مجھ سے ناراض ہو گئے تو میں دو تین دن ان سے دور رہنا چاہتا ہوں تو آپ اجازت دیں گے میں آپ کے پاس دو تین راتیں گزار لوں کہا ہاں ہاں بیٹا بسم اللہ بسم اللہ آؤ پہلی رات گزر گئی پہلی رات آئی تو اب یہ لیٹ گئے اور دیکھنے لگے اب یہ کیا کرتا ہے اس صحابی اتنے نامعلوم ہیں کہ ان کا نام بھی مجھے کسی کتاب میں آج تک نہیں ملا اتنے مسکین لوگوں میں ان کا نام کسی کتاب میں میں نے آج تک نہیں پڑھا انساری مدینے والے ایک مہینہ بڑھاپا تھا وہ سوئے عشاء پڑھ کے اور فجر تک سوئے رہے اٹھ کے دو نفل تجر نہیں پڑی تو عبداللہ بہن حیران پریشان کہ چاچے تو ٹنگ نے چھکی ساری رات سوتیاں گزار چھڑی دی جنت کی لب گئی ان کا شاید کل یہ کریں گے کچھ اگلا دن گزرا تو ساری رات سوتے گزاری اور فجر جا کے با جماعت پڑی وہ پھر پریشان ہو گئے کہ یہ کیا چکر ہے یہ کیا کرتا ہے اس زمانے میں تو منافق تحج نہیں چھوڑتا تھا پھر تیسری رات گزری تو تیسری رات بھی چاچیوری سوتے رہے تو آخر صبح ہوئی تو کہنے لگے چاچا میری کوئی لڑائی نہیں تھی ابا سے میں تین دن مسلسل تیرے جنتی ہونے کی بشارت سنتا رہا دیکھنے آیا تھا تو کیا کرتا ہے در چاچا تیر تو کوئی عمل کوئی نہیں کوئی عمل سے مراد تھا فرضوں کے اوپر فرض ادا کرنے والا اس زمانے میں عبادت گزار نہیں سمجھا جاتا تھا ہمارے ہاں پانچ بہت نمازی بڑا عبادت گزار سمجھا جاتا ہے چاچا تیر پلے تو کخ نہیں ہے تو تجھے جنت کی بشارت کیسے مل گئی میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہنے کے بیٹا بس یہی جو نے دیکھا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے تو جب وہ دروازے تک پہنچے تو کہا بیٹا ادھر آؤ ادھر آؤ اندر کی بات بتاؤں کہ جب میں سرہانے پہ سر رکھتا ہوں تو یہ جو میرا دل ہے سارے مسلمانوں سے شیشے کی طرح صاف ہوتا ہے اس دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے نفرت نہیں ہے حسد نہیں ہے گلا کوئی نہیں وہ کہنے گا کہ ہاضا ہوا ہاضا ہوا ہاضا ہوا یہی ہے یہی ہے یہی ہے جس نے آپ کو جنت کا وارث بنا دیا دل کو مسلمانوں سے صاف رکھنا کتنا بڑا عمل ہے کہ ساری رات سو کے عشاء پڑھ کے فجر پڑھو تو جنت کی بشارت اور دل کو بغت سے بھرنا کتنا بڑا جرم ہے کہ میرے نبی نے کا چار آدمیوں کی لالت القدر میں بھی بخشش کوئی نہیں چار آدمیوں کی شب قدر رمضان میں ایک رات آتی ہے انا اناحفی لت القدری وما ادرا کما لت القدر لئی لت القدر خیر من الف شہر اکیس تیئس ستائیس انتیس پچیس انتیس پانچ راتوں میں ایک رات ہے پانچ رات اکیس تیئیس پچیس ستائیس انتیس یہ ایک رات کی عبادت ایک ہزار مہینے سے بہتر اور اس میں ساری امت کی بخش ہوتی ہے اور میرے نبی نے فرمایا شب قدر میں لہلت القدر میں چار آدمی نہیں بخشے جاتے ایک شراب پینے والا ایک ماں باپ کا نافرمان فرمان ایک دل میں بغذ رکھنے والا اور ایک رشتے داروں سے برا سلوک کرنے والا یہ چار آدمی اس رات میں بھی نہیں بخشے جاتے تو دل میں بغض پالنا کتنا بڑا جرم ہے کہ شب قدر میں بھی بخش نہیں ماں باپ کے نافرمان فرمان کی شب قدر میں بھی بخش نہیں ہے شراب پینے والے کی رشتہ داروں سے توڑ رکھنے والے کی اور اگر یہ دل صاف ہے تو یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ سوتے سوتے جنت کی بشارت ہے سوتے سوتے اللہ جنت کی بشارت دے رہا ہے تو یہ معاشرہ بناؤ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والا جس کی ایک ظاہر ہے جس میں عبادات ہیں عورتوں کے لیے مردوں کے لیے ایک معاشرت کی زندگی ہے کمائیوں میں حلال لاؤ گھروں میں غیبت کے تذکرے چھوڑو اور گھروں میں اللہ کے رسول کی زندگی کو سنو اور پڑھو واحد نبی ہے جس کی زندگی محفوظ ہے واحد دنیا میں سوا لاکھ نبی آئے پچیس کے نام قرآن میں ہیں اور سو دو سو کے نام تاریخ میں ہے باقی کوئی نہیں جانتا کون نبی تھا کب آیا تھا کہاں فوت ہوا تھا کہاں پیدا ہوا تھا تمہارا نبی پیدائش سے لے کر وفات تک ساری تاریخ پیچھے چھوڑ کر گیا ہے کس دن پیدا ہوئے کس گھڑی میں پیدا ہوئے کہاں مسکرائے کہاں روئے کہاں بیٹھے کیسے بیٹھے کیا پسند تھا کیا پسند نہیں تھا کیسے کھاتے تھے کیسے روتے تھے ہر ہر چیز اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی تاکہ چودہ سو سال کے بعد ناروے والے یہ نہ کہہ سکیں کہ پتہ نہیں ہمارے نبی کی کیا ترتیب زندگی تھی اللہ نے اس سے کیا تک محفوظ رکھنا ہے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اللہ کے نبی کی زندگی محفوظ ہے موجود ہے مکتوب ہے یہ تو میں زندگی کی بتا رہا ہوں نا زندگی کی بتا رہا ہوں جن سواریوں پہ میرے نبی نے سواری کی اللہ نے ان کے نام بھی محفوظ کیے ہوئے آپ نے دو اونٹوں پہ سواری کی ایک کا نام آسکر ہے ایک کا نام سالب ہے اگر ان کے نام ہمیں معلوم نہ ہوتے تو بھائی اللہ کے نبی دو اونٹوں پہ بیٹھے تھے گل مک گئی لیکن اللہ نے کہا نہیں نہیں میں ان کے نام بھی محفوظ رکھنے ہیں تاکہ میرے نبی نے جس چیز کو انگلی بھی لگائی ہے نا وہ بھی محفوظ رہے آپ نے دو گدھوں پہ سواری کی ایک کا نام یافور ہے ایک کا نام عفیر ہے آپ نے خچر پہ سواری کی ایک کا نام فضا ہے ایک کا نام دل دل ہے آپ نے گھوڑوں پہ سواری کی مختلف وقت میں مختلف گھوڑے آپ کی ملک میں رہے تو ایک کا نام ایک کا نام یعبوب ایک کا نام ایک کا نام ورد ایک کا نام لزاز ایک کا نام طراز ایک کا نام لحیف ایک کا نام سقب ایک کا نام سبھا ایک کا نام سجل یہ وہ گھوڑے ہیں جن پر اللہ کے نبی نے سواری فرمائی اللہ نے ان گھوڑوں کے نام بھی محفوظ رکھ کر ناروے والوں کو سنا دیے ہیں جن بکریوں کا دودھ نکل کے میرے نبی کے گھر جاتا تھا وہ نو بکریاں تھیں دسواں ان میں بکرا تھا ام میں ایمن ان کو چراتی تھی شام کو دودھ نکال کر جس گھر میں اللہ کے نبی کی باری ہوتی تھی اس گھر میں وہ دودھ کا برتن چلا جاتا تھا تو وہ بکریاں جو میرے نبی کے لیے دودھ کہ پینے کا سبب بنتی رہیں اللہ نے ان کے نام بھی نہیں کیے ایک کا نام عجوہ ایک کا نام سقیہ ایک کا نام زمزم ایک نام بارکہ ایک کا نام ورثہ ایک کا نام غیفہ ایک کا نام قمرا اور اس میں دسواں بکرہ تھا اس کا نام تھا یمن اور اس میں بکری جس کا نام تھا قمراء وہ ہمارے نبی کی زندگی میں مر گئی تھی اتنی تفصیل میرے نبی کی اللہ نے باقی رکھی ہوئی ہے عمل کرنے والے بنو زندگی موجود ہے زندگی موجود ہے کسی نبی کا نسم محفوظ نہیں پیڑی پیو دادے پردادے دے نام مجھے اپنے چھٹے دادے کا نام آتا ہے ساتویں کا نہیں آتا بلکہ پانچویں کا چھٹے کا نہیں آتا اس کی قبر کہاں ہے وہ مرا کہاں وہ کہاں پیدا ہوا مجھے کچھ نہیں پتا لیکن میں اپنے نبی کی پیڑی کو جانتا ہوں کہاں پیدا ہوا کہاں وہ جا رہے تھے تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا میں جا رہا ہوں تم گھر پہ ہی رہنا بچوں کا خیال گھر پہ ہی رہنا جیسے آدمی بول جاتا ہے گھر پہ ہی رہنا وہ سفر پہ چلے گئے پیچھے اس خاتون کا خ... والد بیمار ہو گیا وہ پچھلی گلی میں تو انہوں نے پیغام یا رسول اللہ میرے خامن چلے گئے تھے مجھے کہے گئے تھے گھر رہنا میرے والد بیمار ہے میں دیکھنے چلی جاؤں تو آپ نے کہا نہیں تو گھر میں ہی رہ کچھ دن کے بعد اس خاتون کا پیغام ہے یار رسول اللہ میرے والد فوت ہو گئے ہیں میں ان کی میت پہ چلی جاؤں کہا نہیں تو گھر ہی رہے صبر کر حالانکہ اللہ کی قسم نہ ان کی منشا تھی کہ تُو گھر چھوڑ کے نہ جا جیسے آدمی محاورت امتحان لے لیا میرے نبی نے امتحان لے لیا کہا بیٹی تو گھر میں ہی رہ تو اپنے باپ کی میت پہ نہیں گئی جنازے میں نہیں گئی جب وہ دفن ہو گئے تو وہ مرنے والا خود صحابی ہے خود صحابی ہے خود صاحب ہے لیکن میرا نبی کہہ رہا ہے جاؤ اس کی بیٹی سے کہو کہ تیرے اس صبر پر اللہ نے جنتا یہ ایک پیغام دینا تھا یہ ایک پیغام دینا تھا کہ گھر تب چلتا ہے جب میاں بیوی میں محبت ہو الفت ہو ایک دوسرے کی رعایت کی جائے عورت اپنے خامد کی اطاعت کر کے چلے خامد اپنی بیوی کی رعایت کر کے چلے تو وہ گھر اسلامی بنتا ہے یہاں چونکہ آزادی کا ماحول ابھی کہتے ہیں میری چلے خامد کہتا ہیں میری چلے گھر ٹوٹ جاتے ہیں جب جدائیاں ہو جاتی ہیں عورت الگ رہنے لگتی ہے مرد الگ, ہے مرد الگ ہے طلاق ہو جاتے ہیں ہر حال میں یہ بربادی ہے اگلی نسل کے لیے اور تباہی ہے آنے والی اولاد کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیات اتاری ہیں صرف گھر کو بچانے کے لیے گھر کو ب... سورت النسا پوری صورت معاشرت پر ہے کہ ایک مسلمان کا گھر کیسے چلنا چاہیے سورت النساء ساری اللہ نے اس پر اتاری سورہ تحریم سورہ طلاق یہ ساری صورتیں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک گھر کو بچانے کے لیے ہیں کہ ایک گھر کیسے باقی رہے ایک اسلامی معاشرہ کیسے باقی رہے تو بھائیوں بہنوں میں آپ سے یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ اپنی زندگی کو اللہ اس کے محبوب کی پاکیزہ زندگی پر لاؤ یہ چند دن کی زندگی ہے گزر جائے گی آگے کی بہار اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی عطا فرمائے گا جو مرنے کے بعد ملنے والی زندگی ہے وہ ابد الآباد کی ہے وہ مٹنے والی نہیں ہے وہاں اللہ تعالیٰ زندگی دے گا موت سے پاک جوانی دے گا بڑھاپے سے پاک صحت دے گا بیماری سے پاک خوشیاں دے گا غم سے پاک بقا ہوگی فنا سے پاک ملک ہوگا زوال سے پاکلوب ہوں قلب رجل واحد اس طرح زندگی گزاریں گے آپس میں ایک اف کا کلمہ بھی کوئی کسی کے لیے سننا نہیں سنے گا وہ گھر اللہ تعالی نے جنت کی شکل میں ساتویں آسمان پہ بنا کے رکھا ہوا ہے اس کا جو سب سے ادنا درجے کا جنت یہ جنت کا سب سے چھوٹا جنتی سب سے چھوٹا میں کیا کہہ رہا ہوں سب سے چھوٹا تمہاری زمین سے دس گنا بڑی جنت کا وارث بنے گا دس گنا بڑی جنت کا وارث بنے گا اور یہ جہنم میں جلتا ہوا اور جہنم کی سزا بھگت کر اس کا نام ہوگا جوہینا میرے نبی نے کہا میں اب بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس کا نام ہوگا جوہینا قبیلہ بھی جوہینا یعنی عرب میں سے ہوگا عجب میں نہیں ہوگا ارب میں ہوگا تو آپ نے کہا وہ جب نکلے گا نا تو کہے گا یا اللہ مجھے پار لگا دے مجھے آگ نے جلا دیا تیرے اب اس کی سزا پوری ہو چکی تو اللہ اس کو اب باہر لا رہا ہے تو اس کو اللہ تعالی باہر لا کر نا اس کا سینہ آگ سے آزاد کر دے گا کمر پہ آگ چل رہی ہوگی آگے ایک درخت نظر آئے گا, کہ گا اللہ اس درخت تک پہنچا دے پھر میں کوئی سوال نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو ٹھیک اس درخت تک پہنچ جائے گا نا تو اللہ تعالیٰ اسے ایک اور درجہ دکھا دے گا جنت کا ایک درجہ دکھا دے پھر کہ گا اللہ مجھے اس درجے تک پہنچا دے میں اس کے بعد سے کچھ نہیں مانگتا پھر اللہ تعالیٰ اس درجے تک پہنچا کر ایک اور دکھا دے ابھی اس کا مقام اور اوپر ہے پھر جب وہ اس کو دیکھے گا تو پھر کہے گا یا اللہ مجھے یہاں تک پہنچا دے میں اس کے آگے نہیں مانگتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو ہر دفعہ وعدہ شکنی کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیری قسم میں کوئی نہیں مجھے یہاں تک پہنچا دے آئندہ میں کچھ نہیں مانگتا ہوں جب آدمی پیدل ہوتا ہے کہتا ہے یا اللہ سائیکل تو دے جب سائیکل آ جاتا ہے یا اللہ موٹر سائیکل دے میں آ جب موٹر سائیکل آ یا اللہ کوئی چاہے سزوکی لا موٹر ہی تو ہوے سزوکی آ گئی یا لاہور ٹیوٹا دے دے ٹیوٹا آ گیا یہ انسانی حوث اور انسانی یہ خواہش ہے یہ ختم نہیں ہوتی کسی ایک جگہ یہ مزاج جنت کے لیے اگر, اس م... اگر یہ مزاج نہ ہوتا تو ہم جنت سے مزہ نہیں لے سکتے تھے. تو جب وہ چوتھے درجے پر پہنچے گا نا تو اللہ اس, کو اس کا اصلی درجہ دکھائے گا تو اب ادھر دیکھے گا تو صبر نہیں ہوگا وعدہ یاد آئے گا تو خوف آئے گا کہ اب اگر میں نے چوتھی دفعہ مانگ لیا تو کہیں اللہ ریورسنل چھڑے چال بھائی پیچھا تو اب وہ ڈرا بیٹھا ہوا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی اب اللہ تو اندر کو بھی پڑھنے والا اخیر اللہ خود کہے گا میرا بندہ مانگتا کیوں نہیں مانگتے کیوں نہیں کہے گا یا اللہ اب شرمت میں نے اتنی قسمیں توڑی کہ اب شرمت تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو یہ بتا میں نے جس دن دنیا بنائی تھی یعنی آج سے بیس پچیس ارب سال پہلے تو بنی تھی جو آج کا دور ہے آئندہ پتن اس نے کتنا جانا ہے تو اللہ تعالی اس کہے گا اچھا یہ بتا, میں نے جس دن دنیا بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن میں نے اس کو ختم کیا تھا اس سارے کا دس گنا میں تمہیں دے دوں سارے کا دس گنا کہے گا یا اللہ مذاق تو نہ کر تو, تو رب ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا مذاق نہیں کر رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں چل تو اب جب اس درجے پر آئے گا نا جو اس کا اصل درجہ ہے تو اس کے لیے دروازہ کھولے گا تو ایک نوکر سامنے کھڑا ہوگا وہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ اس کو دیکھ کے یوں سر جھکائے جناب یہ کیا ہو رہا ہے تو کہے گا آپ فرشتے ہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں میرے جیسے ہزاروں آپ کے خود ہیں ہے پھر اس کو لے کر چلے گا تو آگے اسی ہزار نوکر اس کا استقبال کریں گے اسی ہزار نوکر سب سے چھوٹا جنتی ذکر ہو رہا ہے دیکھو آپ ایک نوکر نہیں رکھ سکتے ہو چاہے یہاں اربوں پتی آدمی ہو نوکر نہیں رکھ سکتا ہے وہ کتنی بڑی سہولت ہے تو اسی ہزار نوکر استقبال کے لیے اور قالین بچھے ہوں گے تو وہ, وہ نوکر کہیں گے ہمارے آقا آپ نے بڑی دیر لگائی ہم تو انتظار کر کر کے سوک گئے وہ کہ میں میں خبر ہی نہیں ہے مجھے کیا کیا فرشتوں نے بے, بے مارے لتر مارے تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں وہ کہے گا صحیح شکر کرو میں آ گیا تو اب جب اس کے ساتھ آگے چلے گا اسی ہزار نوکر اس کو تخت پہ بٹھائیں گے ہر نوکر کے ایک ہاتھ میں ڈونگا ہوگا کھانے کا ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا شربت کا ابھی اس کو پیش کریں گے سیدی. تو یہ ہر ہر یہ نہیں کہ لکمہ یہاں سے چکھا لکمہ یہاں سے چکھا. اسی ہزار کھانے کی ڈشیں کھا جائے گا اور اسی ہزار گلاس شربت کے پی جائے گا اور ہر لکمے کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی اور ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی اب اللہ کھلائے گا پخانہ نہیں پلائے گا پیشاب نہیں کھلا پلا کر ہزاروں برس کھلاتا رہے نہ آپ کا پیٹ تھکے گا نہ آنت پھٹے گی نہ جبڑا تھکے گا نہ زبان کٹے گی اور ہر لمحے لذت بڑھتی جائے, بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی ہاں قد یہ نہیں ہوگا قد آدم علیہ السلام کا ہوگا آدم علیہ السلام کا قد تھا ایک سو تیس فٹ ایک سو تیس فٹ کا قد ہوگا تو جب یہ کھا لے گا پی لے گا تو کہیں گے اچھا ہمارے آقا اب ہم چلتے ہیں آپ اپنے گھر والوں سے ملاقات کر لیں تو یہ جب سارے نوکر غائب ہو جائیں گے تو سامنے سے یوں پردہ ہٹے گا اور ایک جنت اور کھل کر سامنے آئے گی اور ایک تخت ہوگا جس پر ایک لڑکی ایسے ٹیک لگا کے بیٹھی ہوگی اور اس کے جسم پہ ستر جوڑے ہوں گے ان ستر جوڑوں میں اس سے اس کا پورا جسم نظر آئے گا جب اس کے چہرے پہ نظر دوڑائے گا تو اسے اپنا چہرہ اس کی گالوں میں نظر آئے گا تو اس پہ جب نظر پڑے گی تو چالیس سال بس ایسے بیٹھا دیکھتا رہے گا چالیس سال چالیس سال نظر نہ ادھر جائے گی نہ ادھر جائے گی دم بخود پاگلوں کی طرح اور اس کے دیکھنے کی لذت بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی یہاں حسین سے حسین چیز کو آپ چند منٹ دیکھو گے پھر گوگے چلو دیکھ لیں گے بیوی بی ویسے چار منٹ دیکھو تو لڑکوں سے آپ میرے پاس نہیں آئیں گے دور ہی بیٹھے رہیں گے تو پھر اس کو ہوش آئے گا وہ بیچارہ بھی سچا کہاں دوزک کے کالے کالے فرشے دیکھے کہاں جنت کی ہور دیکھے اس کملا تو ہونا ہی تو وہ اس کو جب اس کے قریب جائے گا تو اس سے کرے گا یہ کا ستر سال کا ہوگا ستر برس کا معانکا ہوگا یہ صرف معانکے کی لذت میں ستر برس اور یوں گزریں گے جیسے پل گزرتے ہیں اور اس کی لذت بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی اس جنت کی عورت سے ایمان والی عورت کا حسن و جمال ستر ہزار گنا زیادہ ہوگا حضرت عمد سلمہ نے پوچھا یا, رسول اللہ دنیا کی عورت افضل ہے یا جنت کی عورت نے کہا دنیا کی عورت کا وہ کس لیے کہ نماز کی وجہ سے روزے کی وجہ سے صدقات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چہروں کو پر اپنے نور میں سے نور ڈالے گا اللہ کے نور میں سے ایمان والی عورت کے چہرے پر نور پڑے گا لہٰذا ان کا حسن و جمال جنت کی عورت کے حسن سے ستر ہزار گنا زیادہ ہو جائے گا بے سلا ہند و عبادت هن لله عز وجل البس الله وجوههن النور واجسادهن الحرير بيض الوجوه وصفر الحلي وخضر الحلل اللہ سبز جوڑے پہنائے گا سونے کے زیور بنائے گا جن کوٹھالیوں میں وہ زیور بندے ایک سانچا ہوتا ہے جس میں زیور بنتا ہے زیور نہیں سانچا جس سانچے میں زیور بنتا ہے ایک روایت میں اتا ہے وہ سانچا سورج کو دکھائیں تو سورج نظر نہیں آئے گا تو زیور کیسا ہوگا جو اللہ تعالی بنا رہا ہے ایک فرش اللہ نے پیدا کیا ہے جس دن سے پیدا ہوا ہے وہ جنت والوں کے لیے زیور بنا رہا ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی جنت میں مرد بھی پہنیں گے عورتیں پہنیں گے جنت میں سونا مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے دنیا میں مرد کے لیے سونا حرام ہے ریشم حرام ہے عورت کے لیے زینت کی وجہ سے حلال ہے لیکن جنت میں اللہ تعالی مردوں کو بھی پہنائے گا عورتوں کو بھی پہنائے گا اور دونوں کو حسن و جمال اطا فرمائے گا ایک پر ایک دفعہ کی نظر پہلے سے ہزاروں گنا زیادہ خوبصورت بنا دے گی دوسری نظر پہلے سے ہزاروں گنا زیادہ خوبصورت بنا دے گی یہ اللہ تعالیٰ نے گھر بنایا ہے سب سے چھوٹا جنتی میں نے آپ کو بتایا جس کے سو محل ہوں گے ہر محل کے درمیان ایک سال پیدل سفر ہوگا اور دنیا سے دس گنا بڑی جنت ہوگی اور اسی ہزار اس کے خدام ہوں گے اور یہ لڑکی جس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ ادنا درجے کی شرور ہے تو اعلیٰ درجے کی لڑکی کیا ہوگی اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں ایک لڑکی کو پیدا کیا ہے اس کا نام ہے کا حسن و جمال ایسا ہے کہ ساری جنت کی عورتیں اس پر عاشق ہیں اور لائبہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تیرے حسن و جمال کا تو کوئی ایک پل بھی اللہ کی نافرمانی نہ کر اور اس کی ماتھے کے اوپر لکھا ہوا ہے جو مجھے پانا چاہتا ہے اپنے اللہ کو راضی کر من احب ان فلیا مل بربی جو مجھے پانا چاہتا ہے اپنے اللہ کو راضی کر لے تو تلک دار اللہ خیر یہ وہ گھر ہے جو اللہ نے بنایا ہے تمہارے لیے اب اللہ خود تمہارا نکاح کرنے والا ہے تمہیں کھلانے والا ہے تمہیں پلانے والا ہے تمہیں پہنانے والا ہے اور اس کی لذت ہے اور اس کی طرف سے راحت ہے اور چاروں طرف سے خدام کا سلام ہے پھر خدام چلے جاتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں ان کا سلام ہے پھر فرشتے چلے جاتے ہیں اور اللہ کا ارچ کھلتا ہے اور تمہارا رب تمہارے سامنے آ کر کہتا ہے سلام ال کولم رب الرحیم میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے اب یہ دوڑ لگا لو قولا من رب الرحیم میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے یہ سب سے اعلیٰ درجے کی لذت اور سب سے اعلی درجے کی نعمت ہے جب اللہ کے عرش کے پردے کھل جائیں گے اور اللہ سامنے آ کر کہ سلام قولا من رب الرحیم میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے ناروے کی اس محنت کے بدلے جو تم نے میری مان کے زندگی گزاری آج میں تمہیں راضی کرنے والا ہوں سلونی مانگو کہیں گے اللہ کچھ نہیں مانگتے سب کچھ مل گیا اللہ کہے گا مانگو کہیں گے اللہ راضی ہو جا وہ کہیں گے راضی تو ہوں تو یہاں بٹھایا ناراض ہوتا تو یہاں کیسے بٹھاتا مانگو کہ آج میں تمہیں تمہارے عمل کی وجہ سے نہیں اپنی شان کا دینا چاہتا ہوں تو میرے بھائیو یہاں کی پاک دامن زندگی یہاں کی پابندی کی زندگی ہمیشہ کے لیے آزادیاں لانے والی ہے ہاں اللہ جنت کی ہوروں سے کہے گا میرے بندوں کو جنت کا نغمہ سناؤ اور پھر اللہ اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں موسیقی نہیں سنتے تھے آج انہیں جنت کا میوزک سنایا جائے گا اب تمہاری مرضی ہے یہ ناروے کا میوزک سن لو یا میرے رب کی جنت کا سن لو فیصلہ اپنے خود کر لو کہ اللہ اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے آج انہیں سنایا جائے گا جنت کی عورت مل کر نغمہ گائیں گی مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ میں جو گیت بناتا تھا یا جتنے بھی گلوکار گیت بناتے ہیں ساڑھے تین منٹ کا ایک گانا ہوتا ہے اس سے اوپر سن... لمبا کیا جائے لوگ بور ہو جاتے ہیں چین چاہتے ہیں اتنا لمبا گانا نہیں سن سکتے ساڑھے تین منٹ سے چار منٹ کا گانا ہوتا ہے تو میں نے اسے بتایا کہ جنت کا سب سے چھوٹا گانا اللہ ستر سال کا سنائے گا سن لے رو موجہ مار کے نہ سنانے والے تھکیں گے ادھو تو سنانے والے تھک جاتے ہیں پھر جواد وسیم وغیرہ بیچ میں آ جاتے ہیں کہ ہاں بھائی وہ بیچ میں کوئی ہنستے ہنساتے ہیں پھر گلوکار تیار ہو کے آتا ہے تو وہ ستر سال گائے گی اور نہ وہ تھکے گی نہ تم تھکو گے پھر میرا اللہ کہے گا تمہیں اس سے اچھا سناؤں کہیں گے اس سے اچھا کہاں تو کہا اے داوود آجا اے داوود آجا ممبر پہ بیٹھو اور میرے بندوں اور بندیوں کو میرا گیت سنا داوود کی آواز کے ساتھ جنت کا ساز ملے گا تجھ خود جنت مست ہو جائے گی پھر میرے اللہ کہے گا کیسا ہے کہیں گے بڑا اچھا اللہ کہے گا اس سے اچھا سنو کہیں گے اس سے اچھا کہاں یا حبیبی یا محمد اے میرے حبیب آجا آجا میرے بندوں کو اپنا گیت سنا آواز تیری ساز جنت کا جب اللہ کے نبی سنائیں گے تو جنت والوں کو خود اپنا آپ بھول جائے گا پھر میرا اللہ کہے گا کیسا پایا کہیں گے بڑا اچھا پایا پھر اللہ کہے گا اس سے بھی اچھا سنو کہے گا تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا اب اللہ تمہیں قرآن سنائے گا اب اب ساز کی ضرورت نہیں ہے کوئی سر ساز نہیں ہوگا صرف اللہ کا کلام ہوگا اور اللہ کا قرآن ہوگا اور تمہارا کان ہوگا صرف کانوں سے نہیں سنو گے جب اللہ کلام سنائے گا تو جسم کا ایک ایک سیل کان بن جائے گا اور ہر کان سے آواز اندر جائے گی ابھی صرف ہم دو لاکھ پردوں سے سنتے ہیں ایک لاکھ پردے ادھر ہیں ایک لاکھ پردے ادھر ہیں وہاں سے آگے ایک تھوڑا سا پانی کا تالاب ہے وہاں جا کر وہ آواز ٹکراتی ہے پھر وہ کرنٹ میں سگنل میں تبدیل ہوتی ہے وہ سگنل جا کر دماغ کے ایک سیل سے ٹکراتا ہے آپ جتنا سن رہے ہو یہ ایک سیل کے کا کمال ایک سیل اور جب آدمی اچھی آواز سنتا ہے تو سے آدمی لذت میں آتا ہے صرف چھوٹے سے اسپٹ سے وہ قبولیت آ رہی جب سارا جسم کان جیسا سیل بن جائے گا اور اس میں سے اللہ کی آواز اترے گی تو اس لذت کو کون بیان کر سکتا یہ سلا ہے اس چیز کا کہ تم اپنے کانوں کو یہاں کی موسیقی سے بند کر لو اس موسیقی کے ساتھ نفاق پیدا ہوتا ہے منافقت آتی ہے دل سخت ہوتا ہے پھر اس موسیقی کے ساتھ بے حیائی آتی ہے پھر اس کے ساتھ زنا آتا ہے جس معاشرے میں موسیقی پھیلے گی اس میں بے حیائی اور زنا اور شراب یہ ضرور پھیلیں گے یہ لازمی چیزیں ہیں اس چیز کا اس لیے اللہ تعالی نے جو چیز انسانوں کو غلط راہوں پہ لے جاتی ہے اللہ اس کو شروع سے روک دیتا ہے ہر چیز کے لیے انتظام اللہ نے آگے کر کے رکھا ہوا ہے نکاح کرو زنا نہ کرو تماری لذت کا سامان اللہ نے آگے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ شربت پیو شراب نہ پیو کہ اللہ تمہیں خود پلانے والا ہے۔ ایک محفل میں لوگ خود پیئیں گے یشرابون من کاسن کانم مزاجھا کافورا ایک محفل میں غلام پِلائیں گے یسقون فیھا کاسن کانم مزاجھا زنجبیلا اور ایک محفل میں اللہ خود پلائے گا وسقاهم ربهم شرابا طہورا اللہ خود تمہیں پلائے گا۔ اب یہاں کی پی لو یا اللہ کے پی اور محنت ہے ایک درجہ خود پیئیں گے۔ دوسرا درجہ غلام پہلائیں گے تیسرا درجہ ہے اللہ پہلائے گا وسقاہہم ربہم شراباً طہورا إن هذا كان لكم جزاء أم وكان سعيكم مشكورا یہ تمہاری محنت کے صلہ اور بدلہ ہے اس جہان میں بھی اس جہان میں تو میرے بھائیو یہ ایک میری بہنوں یہ ایک زندگی ہے جس کو پیش کیا جا رہا ہے صرف تقریر نہیں ہے میں دو گھنٹے کی بات میں نہ پورا دین بتا سکتا ہوں نہ میری اوقات ہے کہ میں دین پیش کر سکوں دین کی بنیادی چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان کو سیکھنا پڑے گا یہ صرف بتانے سے نہیں آتی ان کو سیکھنا پڑتا ہے تبلیغ کی محنت اس کو رواج دینے کی محنت ہے اس کو آپ لے کے پھرو گے اس کو لے کے چلو گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کا سینہ کھولے گا اور آپ اوروں کے لیے ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنو گے اور اللہ نے آثار بنا دیے ہیں ان ان, ان فضاؤں میں اتنے مجمع کا جمع ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالی ہدایت کی ہوا چلانے والا ہے اور اسلام کی ہوا چلنے والی ہے تم اس پاکیزہ زندگی کو لے کر پھرنے والے بن جاؤ پھیلانے والے بن جاؤ اپنی مسجدوں کو آباد کرو اپنے ماں باپ ساتھ ہیں تو ان کے پاؤں دبا کر ان کی دعا لو ان کی خدمت لو ان کی خدمت سے ان کی دعائیں لو بیوی بچے ساتھ ہیں تو اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرو بیویاں خامدوں کی اطاعت کریں دونوں میاں بیوی مل کر اپنی اولاد کو ٹائم دیں انہیں ایمان بتائیں انہیں نماز سکھائیں انہیں اخلاق سکھائیں یہ چیزیں لاشور آپ دیکھتے نہیں ہو کہ بچہ پیدا ہوتی ہم کہتے ہیں ایک کان میں اذان دو ایک کان میں تقبیر کرو کوئی بچے کو سمجھ میں آ رہی ہوتی کیا فائدہ یہ کہنے کا بے؟ اس کے تو پلے کا ایک ڈاکٹر مجھ سے کہنے لگا اسلام سے پہلے روٹی ہے پہلے روٹی پھر اسلام میں نے کہا کیوں کہنے کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ہم دودھ پلاتے ہیں نماز تو پندرہ سال کے بعد فرض ہوتی ہے لہٰذا پہلے لوگوں کی روٹی ٹھیک ہوگی پھر اسلام ٹھیک ہوگا میں نے کہا نہیں تمہیں آدھی خبر ہے پوری خبر نہیں ہے ہمارے ہاں اسلام پہلے ہے روٹی بعد میں ہے ہمارے ہاں ہمارے نبی کا طریقہ ہے بچہ جب پیدا ہو اس کو غسل دے کے نہلا کے ایک کان میں آزان دو دوسرے کان میں تکبیر کہو پھر اس کے منہ میں کچھ ڈالو یہاں بھی اسلام پہلے ہے روٹی بعد میں ہے پہلے اسلام ٹھیک ہوگا پھر روٹی ٹھیک ہوگی اب اس بچے کو کیا خبر ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر حیال, الصلاح, حیال الصلاح. اس کو کیا خبر ہے جو اس کی روح میں پیغام ہے جو جا رہا ہے چھوٹے بچوں کو چھوٹا مسم جو انہیں اللہ اس کے رسول کی بات سناؤ سناؤ ان کے دل دماغ پر یہ چیز اثر کرے گی اور ان کو کسی وقت بھی اس سبق ان کے دماغ کی تختی سے نکل کر دل پر آئے گا اور دل پر آ کر سارے وجود کو اللہ اس کے رسول کے طریقوں میں جھگا دے گا اپنے بچوں کو ٹائم دو خود بھی اللہ کی راہوں میں نکلنے کے لیے وقت نکالو جمعرات کو ہوتی ہے جمعرات کو جمعرات کو ایک مسلم میں یہ دوست جمع ہوتے ہیں وہاں جاؤ وہاں بیان سنو وہاں رات قیام کرو صبح اپنے کام پہ جاؤ مہینے میں ایک ویکنڈ اللہ کے راستے میں لگاؤ اب یہ چند کام جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ یہ کر جاؤ گے تو چھ مہینے میں پورے ناروے کی فضاء آپ تبدیل دیکھو جیسے آپ کہتے ہو جا آپ یہ گولی کھارو تو آپ کا 15 مرن میں در ٹھیک ہو جائے گا چونکہ اس کا تجربہ ہے نا میں اب یہ کھاؤ اب ابھی ٹھیک ہو جائے گے آپ کے سامنے اللہ کے رسول کی زندگی پیش کر رہا ہوں میں اس کو سیکھنے کے لیے آپ ہر مہینے مسجدوں, مسجدوں کے گشت کرو گھروں میں نبوت والے اخلاق لاؤ، غیبت سے جھوٹ، سے بچو چھ مہینے میں سارے کے فضا آپ تبدیل دیکھو اور لوگوں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلتا آپ دیکھو گے اور چین و سکون کی آپ اپنے اندر میں دنیا آباد دیکھو تو بھائی نیت کرتے ہو سارے سارے مرد نیت کرتے ہو نا تو میں نے بیچ میں ایک دفعہ کہا توبہ کریں تو ایک دفعہ دوبارہ اس کی تجدید کر لیں توبہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے تو ایک دفعہ میں ہر بیان میں یہ کہلواتا ہوں پچھلے سال ٹوٹنگ میں میرا بیان تھا تو ٹوٹنگ لندن میں ایک محلہ ہے تو یہ مجھے کیا خبر کون کیسے بیٹھا ہوا ہے تو بیان کے بعد ایک آدمی ملا مجھے نہیں دوسرے ساتھ رو رہا رو رہا ہے پاکستانی کہنے کا میرے اٹھارہ شراب خانے ہیں اور آج میرے منہ سے نکلا یا اللہ میری توبہ تو آپ گوا رہ میں نے سارے آج بند کرنے اٹھارہ شراب خانوں کی کتنی کمائی ہوتی ہوگی یہاں سٹور کا مالک کہتا شراب نہ رکھی تو سٹور نہیں چلتا سٹور تو چل گیا لیکن اللہ تو ناراض ہو گیا کمائی تو حرام ہو گئی ارے بھائی تو چھوٹے گھر میں چلا جا چھوٹی موٹر لے لے سادہ کپڑے پہن لے پاکستان میں پلاٹ خریدنے کا خیال دل سے نکال دے تو اپنا شراب بیچنا چھوڑو اللہ تمہارے دلوں کو روشن کر دے گا حرام کمائیاں کبھی بہار نہیں لاتی کبھی کبھی کبھی اگر اللہ ہے اور اللہ کی قسم ہے اور اگر وہ سویا نہیں ہے اور اللہ کی قسم نہیں سوتا تو حرام کمائیاں کبھی بہار نہ لائیں گی حرام کمائیوں سے کبھی نسلیں آباد نہ ہوں گی مسلمانوں شراب بیچے کیوں کیا اللہ سو گیا ہے کیا اللہ کے خزانے کم پڑ گئے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے منہ پھیر لیا ہے آنکھیں پھیر لی ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے قانون بدل دیا ہے کہ حرام سے رزق بڑھ جائے گا اور حرام سے چین آ جائے گا نہیں نہیں میرے رب کی قسم نہیں ان عورتوں سے کہتا ہوں آپ سے کہتا ہوں اگر اس مجمع میں کوئی ایسے مسلمان بھائی ہیں جو شراب بیچتے ہیں میں ہاتھ جوڑتا ہوں روکھی کھا پیدل سڑک پہ آ جاؤ سائیکل پہ آ جاؤ بیچ دو گاڑیاں چھوڑ دو بڑے گھر اللہ تمہاری نسلوں کو آباد کر دے گا اللہ تمہاری نسلوں کو نہال کر دے گا حضرت عباس بہت بڑا سود کا کاروبار کرتے تھے میرے نبی کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سود کا بہت بڑا کاروبار کروڑوں میں ان کا سود چل رہا تھا چودہ صدی پہلے میرے نبی نے حج پر اعلان کیا آج میں سود کو اپنے قدموں تلے دفن کر رہا ہوں اور میں آپس کے قتل کی لڑائیاں آج میں ختم کر رہا ہوں اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کے سود کو زیرو کرتا ہوں کہ اس کے اصل مال کا اسے حق ہے اس کے سود کا اسے کوئی حق نہیں ہے تو اس پر حضرت عباس نے کہا بھتیجے نے سود معاف کیا میں اصل بھی معاف کرتا ہوں ہاں پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا پھر صرف پھر صرف 122 سال کے بعد صرف 122 برس کے بعد حضرت عباس کی اولاد پوری اسلامی سلطنت کی مالک بن چکی تھی اور انہوں نے سبا 500 سال پوری اسلامی سلطنت پر راج کیا اور علماء کہتے ہیں یہ جو عباس رضی اللہ عنہ نے اپنا اصل بھی چھوڑا سوت تو چھوڑنا ہی چھوڑنا تھا وہ جو اصل بھی چھوڑا تو اللہ تعالی نے ایک سو بتیس ہجری سے لے کر چھ سو چھپن ہجری تک حضرت عباس کی اولاد میں پینتیس لوگوں کو بادشاہ بنایا تمہیں شیطان کہے گا شراب چھوڑیں گے تو پھر روٹی کہاں سے چلے گی ہم دال کھائیں گے ہم بڑا گھر چھوڑیں گے ہم چھوٹے گھر میں آ جائیں گے ہم سائیکل پہ چڑھ جائیں گے ہم بس میں جائیں گے ٹرام میں جائیں گے ہمیں گاڑیوں پہ فخر نہیں ہے ہمیں اللہ کی اطاعت پر فخر ہے اللہ کے رسول کی غلامی پر فخر ہے ہاں یزید نے کتنی بڑی سلطنت چھوڑی تھی تین بر اعظم کی سلطنت یزید یزید تین بر اعظم کی سلطنت ان کا اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تخت پہ بیٹھتا ہے تین بر اعظم اس کے سامنے جھکے ہوئے چالیس دن حکومت کرنے کے بعد اس نے سارے عرب سردار خاندان بن امیہ کو جمع کر کے کہا لوگو جس تخت کے نیچے آل رسول کا خون ہو جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو میں اس تخت پہ لانت بھیجتا ہوں یہ ہے تمہاری حکومت مجھے نہیں چاہیے جس کو چاہتے ہو دے دو اور حکومت چھوڑ کے گھر میں داخل ہو گیا اور پھر اس کا جنازہ اٹھا وہ نہیں گھر سے نکلا تین بر اعظم اللہ پر قربان اگر کیے جا سکتے ہیں تو ایک سٹور کیوں نہیں قربان کیا جا سکتا تین بر اعظم کی سلطنت کو قربان کر دیا آج اس کا نام باپ پہ لانت برس رہی ہے بیٹے پہ رحمت برس رہی ہے یزید پہ لانت برس رہی ہے بیٹے پہ رحمت برس رہی ہے یہ قربانی کا فرق ہے ایک نے حکومت کے لیے حکومت کو قربان کیا ایک رحمت اللہ آج تک ہے دوسرے پر اللہ کی پھٹکار ہے تو میرے بھائیو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مجھے پابند بناتا ہے میں آزاد نہیں ہوں میں آزاد نہیں ہوں میں بک چکا ہوں میں غلام ہوں میں بندی ہوں یہ ہر ہر عورت ہماری گاندھی ہے اللہ فاطمہ کی بیٹی بن کے مرو مغرب کی بیٹی بن کے مت مرو اللہ کے رسول کے غلام بن کے مرو مغرب کے غلام بن کے مت مرو جب تم مرو گی تو اللہ فاطمہ کے ساتھ تمہارا حشر فرمائے گا جب ہم مریں گے تو اللہ اپنے محبوب بندوں کے پیچھے ہمارا حشر فرمائے گا صرف دنیا کا سودا نہیں ہے آگے نہ مٹنے والی ایک زندگی آ رہی ہے نہ ختم ہونے والا یا دکھ ہے یا درد ہے یا راحت ہے یا آرام ہے ہم دنیا کا سودا کریں گے آخرت کا سودا نہیں کریں گے یہی اقل مند ہیں یہی کامیاب ہیں یہی عزت پانے والے ہیں یہی میری آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اللہ اس کے رسول سے صلح کرو اللہ اس کے رسول کی زندگی کو اپناؤ یہ کرو گے تو اللہ تمہیں چمکائے گا اللہ تمہاری دنیا اور آخرت بنائے گا اور یہ نہیں کریں گے تو پا... ہاتھ سے زندگی جا رہی جیسے برف نہیں پگھل گئی ایسی زندگی پگھلتی چلی جا رہی تو اس پر سارے بھائی نیت کرو ارادے کرو کم از کم پانچ وقت نماز کی نیت کر کے جائیں یہاں سے میں نیت کر دیا نا سارے بھائی نماز نہیں چھوڑنی ہے کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنی ہے پانچ وقت نماز سارے مسلمان مرد عورت ادا کریں گے آپ آپس میں کوئی رنجش ہے کوئی گلے شکوے ہیں تو جو پہل کرے گا معاف کرنے میں وہ بڑا درجہ لے جائے گا تو ایک دوسرے کو معاف کرنے یہ معاف کرنا اللہ کے دربار میں معافی کا سبب بن جاتا ہے اور آپ کی جو تھوڑے سے تو مسلمان رہتے ہیں یہاں تو آپس میں الفت و محبت کی فضا بنائیں لڑائی جھگڑے اور نفرت کی فضا نہ ہو تو اگر اس مجمع میں مرد و عورتوں میں کوئی ایسے ہیں جن کا اپس میں رنجش ہے گلہ ہے شکوہ ہے تو وہ اللہ کے واسطے دور کریں ایک دوسرے کو معاف کریں اس کی نیت بھی کرتے ہو نا بھائی جن کو اللہ نے رزق دیا ہے وہ زکوۃ ضرور ادا کریں اس سے مال پاک ہوتا ہے اور پچھلے میں برکت ہوتی ہے اگر کمائیاں غلط ہیں تو ان کو چھوڑ کر صحیح کمائی پر آنے کے لیے اللہ سے دعا کریں اور اس کے متبادل صحیح روزگار تلاش کریں تاکہ پیٹ میں حرام لخمانا جائے حلال لک جائے اور اپنے اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش فرمائیں کہ ہماری مسجدیں چوبیس گھنٹے پانچ وقت نماز سے آباد ہوں اور جو خاص طور پر یہ جمعرات کا مرکز ہے اس میں سارے بھائی جانے کی کوشش فرمائیں اپنی عورتوں کو بھی وقت لگوائیں تین دن دن کی جماعتیں بنا کر مستورات کے ساتھ میں نکلیں عورتوں میں مردوں کے نسبت زیادہ دین کا جذبہ پایا جاتا ہے اور ان کا دل مردوں کی نسبت زیادہ نرم ہوتا ہے تو ان میں جلدی اللہ کے فضل سے دین کی بات اثر کرتی ہے تو سارے بھائی اس کی بنیت فرمائیں ٹھیک ہے نا جی درشریف پڑھ لو الحمل و کما فصل و اہل المغر الحمق مبارک اللہم لك الحمد و كما کما یلیو بجلالک اللہم الحمد و حمدن السماوات و مل الارض فوقی پما ان به علينا فلا تصلب وما ستر تو فلا فل تحط اما عالم تہو منا فغ فر غفار فغ يا غفار علامہ عالف بین قلوبنہ واصل ذات بینہ و اسلح نا وا اسلح ذات بینہ غبارِل فیما رضخطنا وبار قلنا فیم رضخطنہ وق فرنا ولی والدینہ و ثا محنہ فیما جنینہ یا کریم یا عزیز و یا غفار یا ملا شيء شائی ملا یو جز ہُوش یا عليه شيء ويا من هو قبل كل شيء وبعد كل شيء وفوق كل شيء ويا من خلق كل شيء فقدره تقديرًا ويا من قهر من في السماوات ومن في الارض بأمره ويا من قامت السماوات والارض بأمره ويا من خلق الخلائق بمشيئته يا من خلق الخلائق بمشيئته وتحل الارض بارادته ورفع السماء بقدرته يا من في السماء عرشه وفي الارض وفي الجنه رحمته وفي النار عقابه يا من لا نحصي ثناءا عليه وهو كما افنى على نفسه اے مولا تو ہر عیب سے پاک اللہ تو ہر شرک سے پاک اللہ تو ہر کمی کوتائی سے پاک اللہ تو لا مکان لا زمان اللہ اے میرے مولا لیکن ہم تیرے ناپاک بندے تیری ناپاک بندیاں ہم تیرے حطیر فقیر غلام بندے تیری اس غفلت کے دیس میں اس شرق کی دنیا میں اس غنا فرمانی کی دنیا میں تیرے نام پہ جمع ہوئے یہ جتنے مرد آئے جتنی عورتیں آئیں جتنے بچے آئے تیرے کلمے کی نسبت پر آئے تیری محبت میں آئے میرے مولا کون گھر چھوڑ کے آتا ہے یا اللہ ہمیں انہیں کھینچ کر نہیں لانا پڑا ان کے لیے ہم نے کوئی بسیں روانہ نہیں کیں ان کے لیے ان کو ہم نے کوئی ٹکٹ نہیں دیے یہ خود آئے یا اللہ یہ جتنا مجمہ آیا تیری محبت میں تیرے رسول کی محبت میں آیا ہے اے مولاء کریم اس غفلت کی دنیا میں جہاں چاروں طرف شرک ہے اور है ہے اور شراب ہے اور है ہے اور غفلت ہے یہ تھوڑے سے بندے اور بندیاں تیرے نام پہ جمع ہوئے تو ہمیں نظر محبت سے دیکھ لے ہمیں محبت کی نظر عطا فرما ہمیں شفقت کی نظر عطا فرما ہمیں بخشش کی نظر عطا فرما ہمیں اپنی رحمت کی نظر عطا فرما اور آج تک ہم نے جتنے عیب کیے جتنے گناہ کیے آج ہم نے توبہ کی ہے چائے ظاہری زبان سے کی ہے دل سے نہیں کی ہے پر اسے ہمارے دلوں میں اتار دے اسے ہمارے دلوں میں اتار دے اسے ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمیں پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے اے میرے مولا تو سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے تو نے بلایا ہم لوٹ کے نہ آئے تو بلاتا رہا ہم منہ مو موڑ کے جاتے رہے آج اپنی زندگی پر پشتاوا ہے وہ سبحیں وہ شامیں وہ گھڑیاں جو تیری غفلت میں گزری تیرے نام کی یاد سے غفلت میں گزری وہ ہمیں معاف فرما دے اور یا اللہ ہمارے دنوں کو روشن کر دے یا اللہ پوری دنیا کا ماحول ہمیں گناہوں کی طرف کھینچتا ہے یا اللہ ہم توبہ بھی کرتے ہیں پھر توڑ بھی دیتے ہیں ارادے بھی کرتے ہیں پھر توڑ بھی دیتے ہیں اے کریم آقا ان گندی ہواؤں میں ان گندی فضاؤں میں مولا تیرا نام لینا ہی بڑا مشکل ہے چھے جائے کہ تیرے دین پہ چلنا اے کریم اللہ جیسے تو نے پہلی صدی میں ہوا چلائی تھی تو سارا معاشرہ ایک ایمانی شکل میں ڈھل گیا تھا تو آج کے ماحول معاشرے کو بھی ایمانی شکل عطا فرما دے یا اللہ یہ تیرے حبیب کے امت پرائے دیس میں پرائی دنیا میں چاروں طرف ان کے گناہوں کی شکلیں ہیں یا اللہ تو بچائے گا تو بچ سکیں گے خاص طور پر ہماری نوجوان نسلیں جو یہاں پیدا ہوئی ہیں اور پروان چڑھی ہیں اے میرے آقا جن کے سامنے اسلام کی پوری تصویر نہیں ہے اللہ تو ان کی حفاظت فرما بے شمار ہماری نسلیں ان یورپ اور امریکہ کی فضاؤں میں گم ہو گئیں اور اسلام بھی چھوڑ بیٹھے اور انہیں انہیں یا اللہ انہیں غفلتوں کا وہ شکار ہو گئے اے کریم مولا ہماری وہ نسل بھی ہمیں واپس کر دے ہمیں واپس کر دے یا اللہ! یا اللہ! ایک چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرا نبی بیٹھ کے ہٹا ان کے ہاتھوں میں قرآن دے دے ان کے ہاتھوں سے گٹار لے لے ان کے ہاتھوں میں یا اللہ! اپنی کتاب دے دے! اے کریم آخا یہ مسجدوں کی طرف محبت سے جانے والے بنے تیرے لیے راتوں کو اٹھ کے رونے والے بنے اے کریم اللہ ان کو ایمان کا یا اللہ سورج بنا دے ایمان کا روشن چراخ بنا دے پورے عالم کے لیے ہدایت کا انہیں سبب اور ذریعہ بنا دے ان کی آپس میں الفت و محبت قائم فرما جو نفرتیں پیدا ہو گئیں وہ نفرتیں دور فرما جو عدافتیں پیدا ہو گئیں وہ عدافتیں دور فرما امت بن کے رہنے کی توفیق عطا فرما امت پناہ ان میں نصیب فرما اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ماں باپ کو حکمت و تدبیر عطا فرما جس سے اولاد کی تربیت کر سکیں اے میرے مولا جتنے بہن بھائی یہاں آباد ہیں اللہ جتنے میاں بیویاں آپس میں لڑے ہوئے ہیں یا بھائی بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں یا بہن بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دے ان میں محبتیں پروان چڑھا دے ان کی زندگیوں میں مال میں یا اللہ حلال طریقے سے برکتیں عطا فرما دے یا اللہ یا اللہ ہماری مسجد یہاں کی مچھروں کو بڑا فرما یہاں یا اللہ اتنے نمازی ہو جائیں کہ اللہ ہر موڑ پہ مسجد کی ضرورت پڑے انہیں فراوانی رزق عطا فرما کہ تیرے گھر بنائیں تیرے دین کے نام پہ مدرسے بنائیں تیرے کلمے کو زندہ کرنے والے بنے سیکھنے سکھانے والے بنے یا اللہ تو اس کی فضائیں قائم فرما ان کو حلال میں کشادہ رسک اطاف فرما یا اللہ ان ملکوں میں اللہ جیسے پھر مولاتوں نے انہیں ظاہر سکھ والا دیا ہے ان کے اندر بھی سکھ اتار دے اور انہیں اپنے اپنے رسول کی محبت اطاف فرما یا اللہ میاں بیوے میں آپس میں ایک دوسرے کا احترام زندہ فرما ماں باپ اولاد میں یا اللہ تو احترام زندہ فرما انہیں چلتا پھرتا اسلام کا نمونہ بنا دے اے میرے مولا جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کروا یہ اللہ جو روٹ ہیں ان کو آپس میں منا دے جو بچھڑ گئے تو ان کو ملا دے جو ہم میں آگے چلے گئے ایمان پر خاتمہ ہوا ان کو جنت عطا فرما جب ہمارا جانے کا وقت آئے تو ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما اے رب کریم اللہ اللہ جب تو میدان معاشر میں غمتا ذلجوم ایل مجرمون کی صدا لگائے تو ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے محفوظ فرما اے کریم اللہ بڑے گناہ گار ہیں ماحول بھی بہت برا ہے پہلے لوگ نو تجھے بہت راضی کر کے گئے ان کے چاروں طرف ماحول بڑا اچھا تھا ہمارے تو چاروں طرف اللہ تو خود دیکھتا ہے کتنی آوارگی ہے کتنی بے پردگی ہے کتنا ننگ ہے کتنی فحاشی ہے اے کریم اقا تو کچھ کرے گا تو ہو جائے گا اتنے بڑے غفلت کو ایمان میں بدلنا تیرے سوا اور کسی کا کام نہیں اللہ ہے میرا راب آج کی دنیا میں مسلمان نا امید ہیں کب کہ اسلام کہاں سے آئے گا کیسے آئے گا اے ذات جس نے تین سو ساٹھ پتھر کی پوجا کرنے والوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیا وہی تو رب ہے نتر مولا جس نے آزر کے بیٹے کو خلیل بنا دیا تھا تو ہی تو وہ رب ہے میرے مولا جس نے خطاب کے بیٹے کو فاروق اعظم بنا دیا یا اللہ تو ہی تو وہ رب ہے میرے مولا جس نے ولید کے بیٹے کو سیف اللہ بنا دیا پتھر کی پوجا کرنے والوں کو تو نے میرے مولا میرے مولا رضی اللہ عنہ بنا دیا اے کریم مولا اے مہربان اللہ ہم تیرے محبوب کے امت ہی ہیں پر ہیں بڑے گناہ ہیں بڑے خطاوار ہیں بڑے قصور وار یا اللہ تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے بھی شرم آتی ہے کہ ہاتھ بڑے گندے یہ زبان بڑی گندی یہ آنکھیں بڑی گندی پر یا اللہ ہے بھی تو تو ہی نہ یا اللہ جیسے بچہ کتنا ہی یا اللہ کتنا ہی پٹے آخر ماں کی گود میں ہی آ کے گرتا ہے کتنا ہی ماں سے دھکے کھائے آخر ماں کی گود میں جا کر اسے پناہ ملتی ہے اے کریم مولا ہم بھی بڑے دکھی ستائے ہوئے ٹھکرائے ہوئے تھتکارے ہوئے ہمارا گلہ کوئی نہیں تو سے اس لیے کہ ہمارے عمل ہی اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ اگر تو ہمیں زمین میں دھنسا ہواؤں سے اڑا تو یہ حق تھا یا اللہ یا, اللہ! یا اللہ! پر کمزور جو ہیں میرے مولا ہم تیری منت کرتے ہیں یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا تیرے محبوب کی امت یا اللہ کچھ بھٹک گئے کچھ تباہ ہو گئے کچھ دین سے دور چلے گئے کچھ غفلتوں کا شکار ہو گئے اے میرے مولا تیرے نبی نے فرمایا تھا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں تو صحابہ نے عرض کی تھی رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں تو تیرے نبی نے فرمایا تھا نہیں تم میرے صحابہ ہو میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے نہیں دیکھیں گے میرے پر ایمان لائیں گے اور میرا کلمہ پڑھیں گے اے کریم اللہ تو جانتا ہے نا ہم نے تیرے نبی کو نہیں دیکھا تیرے قرآن کو اترتے نہیں دیکھا ہم نے تو چاروں طرف گند ہی گند اور ننگ ہی ننگ دیکھا ہے یا اللہ پھر تیرے فضل سے ہمیں کلمہ ملا ایمان ملا یا اللہ تیرے محبوب نے ہمیں بھائی کہا تھا تو نے ہمیں دو میں ڈال دیا تو تیرے نبی کو دکھ تو ہوگا صدمہ تو ہوگا تجھے انہوں آنسوؤں کا واسع تھا جو تیرے نبی نے تیئیس سال دن رات بہائے جنہیں پوچھنے کے لیے جبری لایا کرتا تھا اور تو اپنے نبی کو کہا کرتا تھا اے میرا نبی نہ رو نہ رو تو تیرے نبی کہا کرتا تھا یا اللہ مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے یا اللہ تو نے ان کے صحابہ کو تو جنتی ہونے کی بشارت دے دی تھی اب جو تیرا نبی روتا تھا تو تجھے پتا ہے ہمارے لیے روتا تھا صحابہ تو سارے جنتی ہیں میرے مولا وہ تو سارے جنت کے وارث تھے میرے آقا تیرے نبی کا رونا ہمارے لیے تھا کہ تیرا نبی جانتا تھا میرے بعد میں آنے والی امت میرے ہی سینے میں خنجر اتارے گی میری ہی سنتوں کو ذبح کریں گے میرے ہی دین کا مذاق اڑائیں گے ہاں یا اللہ وہی گنہگار ہیں ہم وہی نافرمان ہیں کہ ہم نے اپنے گناہوں سے تیرے نبی کے سینے میں یا اللہ کتنے تیر اتار دیئے کتنے خنجر اتار دیے میں قربان جاؤں یا اللہ تیرے اس محبوب نبی پر یا اللہ جس سال میں ہم دنیا سے جا رہے ہیں تیرا نبی قیامت کے دن تو ہمیں کہتا دور ہو جاؤ میری نظروں سے تم نے میرے دین کا مزاق اڑایا تم نے میری سنتوں کو ٹھکرایا اور نے ہمیں کیسا پیارا نبی دی اللہ جب اپنے ساری گلاستے لے کر تیرے دربار میں پہنچیں گے تو ہر نبی تو کہے گا یا رب نفسی نفسی یار مولا تیرے نبی کے فرمان کہ پہنچے کہیں گے یا اللہ میں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا بس میری جان بچا تو تیرا ابراہیم خلیل کہہ رہا ہوگا تیری میری دوستی کا واسطہ میں کسی کا سائل نہیں میری جان بچا اور ہم کمزور زلیل حقیر جنہوں نے تیرے نبی کے ہر طریقے کو تھوڑا ہر سنت کا مذاق اڑایا دین پہ چلنے والی عورت کا بھی مذاق اڑا دین پہ چلنے والے ارد کا بھی مزاک کوئی کافر مزاک اڑاتے تو بات تھی مسلمانوں نے مزاک اڑایا میرے مولا مسلمانوں نے زمین کو تنگ کر دیا ان پر لیکن میرے آقا تیرا نبی بجائے اس کے کہ میں دھتکار تھا تجھے جی پتہ ہے وہ کہے گا یا رب امتی امتی یا اللہ میری امت کو بچا یا اللہ تجھے اس بول کا واسطہ جو اس وقت تیرا نبی بے قرار ہو کر کہہ رہا ہوگا یا اللہ تیری عزت کی قسم بس ہمیں اسی ایک کی آس ہے ہمیں ہم نے یا اللہ یا اللہ اے میرے آکا ہم تجھے نیکیاں کیا پیش کریں ہمارے تو یہ اللہ ہمارے تو گنا تو گناہ ہیں ہماری تو نیکیاں بھی گنا ہیں میرے مولا نہ نماز پڑھنے کا صلیقہ آیا نہ قرآن پڑھنے کا طریقہ آیا نہ روزہ رکھ سکے کہ اللہ صحیح طرح نہ حج کر سکے نہ میرے مولا تو یہ یاد کر سکے اللہ وہ نماز کیا نماز ہے کہ زندگی میں ایک سجدہ بھی تیرے لیے نہ خالص کر سکے نہ صرف تیری یاد میں کر سکے سجدوں میں بھی کوئی اور یاد آتے رہے رکوع میں بھی کوئی اور یاد آتے رہے ہمیں تو بس ایک ہی آس ہے اللہ کہ ہم نے تیری کا اقرار کیا ہے تیرے حبیب کی رسالت اور ختم نبوت کا اقرار کیا ہے اور قیامت کے لن یا اللہ ہماری سب سے بڑی آس تیرے نبی کی یہ پکار ہوگی یا رب امتی امتی سب سے زیادہ حق دار اس دن اس دعا کے ہم لوگ ہوں گے میرے مولا کہ ہمیں تیرے نبی اور ہمارے درمیان چودہ صدیوں کا فاصلہ ہے اور ہمارے پاس گناہوں کے سوا کچھ نہیں ہے رابعہ بصری جیسی عورتیں تو بڑے بڑے نیکیوں کے ڈھیر لائیں گی یہ ہماری آج کے مسلمان عورت تو پھٹے ہوئے دامن کے ساتھ آئے گی جنید بغدادی جیسے تو بڑی بڑی نیکیوں کے ڈھیر لائیں گے یہ ہم میرے مولا ہم تو اللہ ہائے ہائے ہمارے جیسے ذلیل کمینے لوگ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا ہم اس فقیر کی طرح ہیں اس کی جھولی بھی پھٹی ہو کشکول بھی ٹوٹو اس میں کچھ بھی نہ ہو سوائے حسرت کے اور یاس کے اور نا امیدی کے ہمیں تو بس ایک ہی آسرا ہوگا ایک تیری رحمت کا ایک تیرے نبی کی شفاعت کا اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو نے ہمیں اگر بلایا اور ہماری فائل تو انہیں کھول دی تو یا اللہ نہ ہم نے کوئی مرد جنت میں جا سکتا ہے نہ کوئی عورت جا سکتی ہے اے میرے وہ بڑے لوگ تھے پہلی صدی کے دوسری صدی کے جن کی فائلیں کھلیں گی تو اس سے نور نکلے گا میرے مولا ہماری فائل کھل گئی تو ہماری تو نمازوں سے بھی ظلمت نکلے گی ہماری تلاوت سے بھی ظلمت نکلے گی تو یہ تیرے نبی کی محبت کا واسطہ تو آج کی دنیا کا محول دیکھ رہا ہے کس قدر غلازت ہے یا اللہ ہم ٹوٹے پھوٹے بہروپیے بند کر سہی اللہ روپی یہ بن کر صحیح اللہ اور تجھے سجدے کر رہے تجھے یاد کر رہے تجھے تیری رحمت کا صدقہ ہماری فائل نہ کھولنا اوپر سے سائن کر دینا اگر نے فائل کھول دی تو ظلمتی ظلمتوں کی میرے مولا ہمارے پلے کچھ نہیں ہم فقیر لوگ ہیں اللہ اور تو سخی ہے تو فقیروں کو دیکھ کے رحم کھاتا ہے تو نے خود ہمیں کہا ہے ام مسا الا فلا تنہر تیرا قران ہمیں سنا رہا ہے کہ سائل کو دھکا مت دو اے کریم مولا ہم حشر کے دن کے سائل ہوں گے اور آج بھی سائل ہیں ہمیں دھتکار نہ دے ہمیں ٹھکرانے نہ دے ہم تیری جنت کے قابل نہیں ہیں پر تیری دوزخ بھی نہیں سہ سکتے پھر مولا ہم تیری جنت کے قابل نہیں تیری عذاب کو ہم نہیں سہ سکتے میرے مولا ہم تیری جنت کے قابل نہیں ہے اور ہم تیری ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں نہیں سہ سکتے میرے مولا وہ کیا آگ ہے جس کو دیکھ کے فرشتے بھی روتے ہیں اللہ یلا مر گئے وہ جو جہنم میں چلے گئے برباد ہو گئے وہ جو اس آگ میں چلے گئے تجھے تیرے نبی کے امسوں کا واسطہ اور اس فریاد کا واسطہ جب وہ امتی امتی پکار رہا ہوگا اور تو اسے کہے گا میرا نبی نہ رو میں تجھے ٹھنڈا کرتا ہوں تجھے راضی کرتا ہوں تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہوں ہمارے پاس تو یہی سرمایہ ہے اور فقیر لوگا میر بولا ہمارے پلے کچھ نہیں ہے یا اللہ پہلے زمانے کے مرد عورت بڑے مالداروں کے حشر میں آئیں گے ہمیں تو چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی کئی لوک چھپ جاتے نہ تیرا سامنے ہوتا نہ تیرے نبی قسم نہ ہوتا پر کیا کریں اس دن تیرے اگے بھی کھڑا ہونا ہے اور تیرے محبوب کے اگے بھی کھڑا ہونا ہے ہمیں بڑی شرم آئے گی میرے بھولا جب تیرے نبی کا سامنا ہوگا تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ ہمیں اپنی ستاری کی چادر چادر میں چھپا کے پیش کرنا ہمارے اپنے نبی کو نہ بتانا یہ نے وعدہ کیا میں ہو میں تیرے نمی سے چھپ کرو، ہمارے عیب ان کو پتا چلے انہیں بڑا دکھ پہنچے گا انہیں بہت درد ہوگا قدری امت ہے ہم ان کے طائف کے خون بھول گئے بہت پہاڑ میں ٹوٹے ہوئے دانت بھول گئے ان کا پتھر کھانا بھول گئے راتوں کو بھوک کی وجہ سے تیرا نبی اٹھ کے میٹھ جاتا تھا اممہ عیشہ پوچھتی تھی یا رسول اللہ کیا ہوا تیرا نبی کہتا تھا عیشہ بھوک نے اٹھا دیا ہے یہ ہم سب کچھ بھول گئے میرے مولا اس کے پیٹ پہ بندے گئے پتھر بھی بھول گئے دو دو مہینے اس کے گھر میں فقہ اس کے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا ہم یہ سب کچھ بھول گئے میرے مولا تائف میں پتھر کھا کے جب خون و خون ہو کر تیرا نبی گرا تھا تو نے فرشتے بھیجے تھے کہ حکم دے میرا محبوب میں انہیں پیس دوں آٹے کی طرح تیرے محبوب نے کہا تھا نہیں نہیں ان کی نسل میں کوئی ایمان لائے گا جب وہ پتھر مارنے والوں کے لیے اتنا شفیق تھا تو ہمارے لیے وہ کتنا شفیق ہوگا یا اللہ اس کی تو دھکا دینا اس کے آنسوں کی ہمیں نہ لیانا اس کے رونے دھونے کے تفیل ہم سے درگزر کا معاملہ کرنا اے کریم مولا اتنی بڑی غفلت کی فضا میں یہ مجمع تیرے ہاتھ پھیلا رہا ہے اے اس مجلس کے فرشتوں آج تم بھی رو کے ہمارے ساتھ آمین کہو کہ آج ہمارا رب راضی ہو جائے اللہ میں خوش ہو گیا ہوں ہماری موج بن جائے گی اللہ جب ارشوں میں اعلان گونجے گا ہمیں تو نہیں پتہ کون کون آیا ہوا ہے تجھے تو پتہ ہے کون عورت کون مرد کس کے بیٹے کس کی بیٹیاں تجھے تو سارا پتہ ہے یا اللہ آج ایک دفعہ اعلان کر دیں کہ اے میرے بندوں میں تم سے راضی ہوگی گیا ہوں جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ یا اللہ ہماری موج ہوگی تیری شان تیری رحمت تیرے کے خزانوں میں کیا کمی آتی ہے یا اللہ تیرے خزانوں میں کیا کمی آتی ہے یا اللہ تو نظر کرم کو متوجہ فرما عرشوں کے در کھول کے ہمیں پیار سے دیکھ یا اللہ ماں جب بچے کو پیار سے دیکھتی ہے کا کلیجہ بڑا ہو جاتا ہے اللہ کا جب بڑا جاتا ہے اللہ تم ہمیں پیار سے دیکھ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی محنت پہ ہمیں شابش دے دے یہ تیرے پیش کرنے کے قابل نہیں ہے میرے مولا لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے کاغذ پہ الٹی سیدھی لکیریں لگا کر ہم سے پوچھتے ہیں ابا میں نے کیسا لکھا ہے یا اللہ ہمیں پتہ ہوتا ہے سارا کاغذ کالا کیا ہے ہم اس کے یا اللہ ہم اس کو پیار بھی کرتے ہیں اس کی, اس کی پیٹھ پہ تھپکی دیتے ہیں واہ بیٹا تو نے بڑا اچھا لکھا ہے وہ خوش ہو کے جاتا ہے کہ میں نے بڑا تیر مارا تیری عزت کی قسم یہ جو کچھ ہے. یہ وہ کاغذ کی الٹی لکیری ہیں پر اس سے اچھا ہم سے ہو نہیں پاتا یار تو ہمیں شاباش دے دے یار تو کہا دے شاباش شاباش بہت اچھا کیا ہمارا کلیجا بڑا ہو جائے گا ہماری بخشن کا سامان ہو جائے گا اور تجھے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور تیرا محبوب خوش ہو جائے گا کہ ہمارے جیسے کمینے بخشے گئے تیری رحمت کے طفیل تیرے حبیب کی آنسوں کے طفیل ایک کریم مولا ہم نے اوپر ظلم کیے ہیں ہمارا روہ روما, روما گناہوں میں لتھڑا ہوئے یہ زبان جو بول رہی ہے سیاہ ہے تیری نافرمانی کے بول سے ہاتھوں میں ظلم پاؤں میں تکبر۔ دماغ میں فتنے دل میں تیرا غیر بسا ہوا ہے بر علامہ آ تو گئے ہیں نا آیا ہے نا یا اللہ تو نے بلایا ہے ہمارا دعوی نہیں ہے ہمارا احسان نہیں ہے تیرا احسان ہے تو نے بلایا پر جس رحمت سے تو نے بلایا اسی رحمت سے کہہ جاؤ میں نے maaf کر دیا اور ہم سے خوش ہو جا اور ہم سے راضی ہو جا دیکھیے میرے مولا اس غفلی سارے نوجوان آئے ہیں یا اللہ یہ وہی نوجوان ہیں جنہیں یہاں کے کلب کھینچ رہے ہیں شراب خانے کھینچ رہے ہیں زنا کے اڈے ان کو کھینچ رہے ہیں جوئے کے اڈے کو کھینچ رہے ہیں یہ سب کچھ چھوڑ کر تیری محبت میں گئے ان کی جوانیوں قبول کر لے یا اللہ ان کی جوانیوں قبول کر لے یا اللہ نزو خراشی ہو جا یا اللہ یا اللہ میرے آقا تو نے کتنا فضل فرمایا میرے آقا تیری عزت کی قسم کبھی خواب میں نہیں دیکھا تھا کہ ان غفلت کے دیس میں اور ایسی جگہوں میں تیرے نام لینے والے اور جوان کٹھے ہوں گے یا اللہ کبھی بوڑھوں کے جمع ہونے کا تصور نہیں کیا تھا یہ تو 90 فیصد جوان آیا بیٹھا ہے کلبوں میں جانے والے اور شراب خانوں میں جانے والے اب تیرے در پر آ دروازے پر آ اب تو بھی آ جا ان کو تیرا فرمان سنایا ہے جو مجھے راضی کرنے آتا ہے میں آگے بڑھ کے ان کا استقبال کرتا ہوں آشا ہمارے استقبال کو میں اور تو قیدے میں نے تمہیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیا ہے بچہ ماں کی گود میں بڑا سکھ پاتا ہے ہمیں بھی تیری رحمت کی جھولی میں بڑا سکھ آئے گا یا اللہ ہمارے سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے میرے مولا یہ مجمع خالی نہ جائے محروم نہ جائے اس کو بھر دے نور سے, اس حال کو بھر دے رحمت سے. اے اس حال میں جمع فرشت ہو آج تم بھی رو ہمارے ساتھ آؤ آج ہماری سفارش کرو تم نے بھی اتنا بڑا مجمع آج پہلی دفعہ دیکھا ہوگا تم نے بھی ایمان والے مرد عورتوں کو اس دنیا میں پہلی دفعہ دیکھا ہوگا آج تم بھی خوش تو ہو رہے آج تم ہمارے سفارشی بن کے جاؤ اور اللہ کو بتاؤ ہمارے اللہ کو سناؤ کہ یوروپ کی اندھی زمین پر اور غفلت کی سرزمین پر چاروں طرف شرک کفر زنا کی سرزمین پر میرے مولا تیرے کچھ بندے بندیاں تجھے یاد کر کے رو رہے تھے آج ہماری گزارے پہنچا دو ہمارے اللہ کو ہمارے سفارشی بن ہمارے اللہ کے سامنے آج تم بھی جا کر ہماری سفارش پیش کرنا اور ہمارے نبی کو بھی ہمارا پیغام پہنچانا ٹھنڈک ان کی کی کے لیے توبہ کی ہے اللہ ہمیں اپنی توبہ پہ پکا کر دے اس سارے مجمع کو نورانی بنا دے ان آنے والی عورتوں کو رابعہ بصری بنا دے ان نوجوانوں کو جنید بغدادی بنا دے اور انہیں ہدایت کا چراغ بنا دے ایمان کا سورج بنا دے انہیں شیر و شکر کر دے انہیں میں محبتیں پروان چڑھا دے اس غفلت کے دیس میں اتنے بڑے مجمع کا انا واہ میرے آقا تو نے کمال کر دیا یہی تیری شان ہے میرے آقا یا اللہ جنگ جن یا اللہ ابھی ان آنکھوں سے ایمان کی بہار بھی دکھا ایمان کی بہار بھی دکھا دیری راہ جو دو سو سال سے چھائی ہوئی ہے اس کا چھٹ جانا دکھا اور ایمان کی ہمائیں چلتے دکھا میرے آقا اپنے حبیب کی مدینے والی زندگی ناروے میں زندہ کر یورپ امریکہ میں زندہ کر آسٹریلیا ایشیا میں زندہ کر ہمیں ذریعہ بنا لے ہمیں ذریعہ تو اللہ تو کسی کو تو ذریعہ بنائے گا نا ہم بے شک تھکرا ہوئے تھتکارے ہوئے ہیں پر یا اللہ کوئی تو تیرے بندے بندیاں تیرے کلمہ حق کا ذریعہ بنیں گے ہمیں بنا لے یا اللہ تجھے کوئی پوچھنے والا ہے ہم تو کسی نہ اہل کو رکھیں تو ہماری پوچھ پڑتال ہوتی سے کیوں رکھا اگر تو رکھ لے تو تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ہم نہ اہلوں سے کام لے لے نکموں سے کام لے لے ان سب سے راضی ہو جا ہم سب سے راضی ہو جا اللہ تو راضی ہو جا یا اللہ تو راضی ہو جا کہہ دے یا اللہ کہہ دے اللہ ایک دفعہ اعلان ہو رہا ہو یا اللہ ہم ایمان کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں اور یا اللہ دل کے کانوں سے سن رہے ہوں کہ عرشوں پہ گونج مچ گئی ہے کہ اللہ اس مجھ میں سے راضی ہو چکا ہے اور نروے کی زمین پر نور ہی نور مکھر گیا ہے اور چاروں طرف تیری رحمت اتر گئی ہے کر دے مولا یہ فقیر زندی فقیر ہیں یا اللہ بخیل کے پیچھے بھی کوئی ذدی فقیر پڑ جائے روپے دو روپے لے کے ہی چھوڑتا ہے تو تو سخیوں کا سخی شہن شاہوں کا شہن شاہ ہم بھی تیرے در کے زدی فقیر ہیں ہماری ضد مان لے میرے مولا مان لینا میرا تو مان گیا ہوگا نا یا اللہ. تو راضی ہو گیا ہوگا نا یا اللہ. ہاں ہاں تو راضی ہو گیا ہمیں یقین ہے تو راضی ہو گیا اور تو کچھ ہو گیا ہم سے راضی ہو جا اپنے حبیب کے صدقے کے ان اٹھے ہاتھوں میں سے کسی کا ہاتھ کو کر ان بیٹھی ہوئی آنکھوں میں سے کسی کا سروا کوئی تو پسند کر کے در ہلا دے. کوئی تو تیری, تیری دوزک کی آگ بجھا دے کوئی آنسو تو تیری دوزک کی آگ بجھا دے تیرے غصے کو ٹھنڈا کر دے تیری رحمت کی نا اور تو میں سے کسی کا آنسو تج پسند آئے ہو ان رونے والے نوجوان بوڑھوں میں سے تجھے کسی کا آنسو پسند کوئی تو پسند کری اللہ اگر چہ سارے کھوٹے سکے پر کیا کرے ہماری جیب میں ہے کھوٹے کھڑے ہے میرے بولا یہ پسند پر مال کر دینا میرے آقا کر دے میرے مولا بچہ روتے روتے کہتا اما مجھے سوتو رویا بھی نہیں جاتا تو مان جا ہم بھی تو جو کہتا ہے میرے مولا اب تو ہم سے رویا بھی نہیں جا رہا مانگا بھی نہیں جا رہا تو مان جا یا اللہ مان جا یا اللہ کر دینا فیصلہ رضا کا ہو جا پوری امت سے راضی اور سارے اہل باطل کو ہدایت دے دے سارے امریکہ یورپ والوں کو ہدایت دے اش اسٹریلیا والوں افریقہ والوں کو ہدایت دے دے اور ہمیں ہدایت کے وجود میں کا سبب بنا دے ذریعہ بنا دے اور ان آنے والے مجمع کو خاص طور پہ قبول فرما لے رب آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآرت حسنہ وکین دا بنار وہ صلی اللہ نبی الکریم آمین